سلانی مار کے لا <تصفح> ایسا کام کرنے والا مقابر ان عندي اكو اعتراض اكو اعتراض انا غالب انا با تصدمي له قيمه ودمي لا كبايا ونعينه وصعاد وباقي الكل وصابه قاتلهم فاستمعوا يا اخيه الموجود بفضل شول النموذج الحمد لله الذي حرم على المسلمين تناول القواض والاخلاق الصوء یا سیما الغیبت والنمیمه والصلاۃ والسلام الا من اوت جمث هذه شریعه على اله واصحابه ولي هذه الطريقه ما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا محترم سام عین السلام علیکم چیز اپنے اندر اور اپنے دوستوں کے اندر کوفر کی مخالفت پرنگی تہذیب کی مخالفت دیکھتا ہے محسوس کرتا ہے مگر لا علمی یا غفلت معاشرے اور ماحول کی نوسط کی وجہ سے کافی سارے برے عادات اور اخلاق بھی محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دوستوں کا ماحول خراب ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے صرف یہودی تہذیب کی مخالفت قولی کر لینے سے زبانی مخالفت کر لینے سے دین مکمل نہیں ہو جاتا سکول کالجوں کو گالی دینے سے گالیاں دے لینے سے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 سات سو کبیرہ الزواجر کتاب کے اندر موجود ہیں تو ان کا جاننا ضروری پھر ان سے بچنا ضروری ورنہ ہر کبی دوزخ لے جاتا بندے کو پکی بار اللہ تعالیٰ کرنا بخشنا چاہے تو سیدھا جان اللہ اکبر شریعت متحرہ پر عمل کرنے والے شخص کے لیے وعدہ ہے جنت کا اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا وعدہ خلاف نہیں کرتا اللہ فلم آپ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف, نہیں, تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں فرماتا یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کا کیا ہے وہ چاہے تو شریعت پر چلنے والے کے جاننا پھینک دے اس بے وقوف بے ایمان سے کہو یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر تو لگا رہے ہو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 متقی لوگوں کے ساتھ جنت کا اور اللہ تعالی واضح خلافی نہیں فرماتا سبحان اللہ سلحان اللہ ہاں جو اس کے آکام کے خلاف ورزی کرتے ہیں اس کے آکام کی خلاف ورزی. اس کے آکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اس نے ڈرایا دھمکایا حذاب کی وعیدیں سنائی ہیں ایسے لوگ جو ہیں یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے نزدیک مذہب حق کے مالوں کے نزدیک مشیت الہیہ کے تحت ہیں جس کو چاہے گا بخش بخش دے گا جس کو چاہے گا نہیں بخشے گا لیکن ان کے ساتھ بخشنے کا وعدہ نہیں ہے بخشش کا وعدہ متقی لوگوں کے ساتھ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ اور صاحب شریعت لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے اور وہ وعدہ اپنا خلاف نہیں کرے گا نہیں کرتا اور جو اس کے خلاف چلنے والے ہیں ان کے ساتھ ان کو دھمکیاں دی ہیں ان کو ڈرایا ہے اگر رحم کرنے پہ نہ آئے تو دوزہ خون کی پکی ہے اور اگر رحم کر دے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا سمجھ نہیں آئی میں نے وہ اپنی کائنات میں اپنے مخلوق میں واحد مالک ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا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 اعلی سنت کے ضروریات مذہب میں سے ہے یہ بات جی یہ پکی بات ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں بلکہ عوام و خواص جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے ضرور شفاعت کریں گے دیشت. تو دیشت. اگر جائیں گے نہیں یہ نظریہ رکھا جائے کہ کوئی جائے گا ہی نہیں مومن کلمہ پڑنے والا تو, تو شفاعت کا انکار ہو گیا اس شفاعت کا اس شفات تینکار ہو گیا دیشت. یہ قسم کی ہے جہنم سے نکالنے کی شفات کا تو انکار ہو جائے گا تو کتنے خبیص لوگ ہیں وہ ملا وہ مردود جو ہلا جو کہتے ہیں شبیر شاہ کچھ ایسے اور ہم تو جائیں گے نہیں وہ کسی اور نہ جائیں گے ہم تو بات سننی ہے ہم تو خراب ہیں ظالم اگر جائیں گے نہیں تو جانے والا کوئی جانے والا بھی اگر نہیں ہے تو پھر شفات کس کے لیے مانگتے ہونا محتضاد بات ہے ظالموں کی سمجھ نہیں آئی یہ نظریہ رکھنا کسرے بابی اور وہ دوسرے لوگ جائیں گے اور سننی کوئی جاننے میں نہیں جائے گا یہ اعتقاد رکھنے والا خود آنے سننا سے خارج ہے یہ پورے وثوق سے میں کہہ رہا ہوں پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ شریعت مطالعہ کی کتابیں علماء حقانی ربانی کی کتابوں, کتابیں پڑھنے کے بعد میں مکمل وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھے اور یہ بیان کرے لوگوں کو بتائے کہ جی جو ہے نا جو جہنم میں سننی کوئی نہیں جائے گا سب بھی جائیں گے فلان جائیں گے ایسا شخص یہ اعتقاد رکھنے سے سن خود سننی نہیں رہتا سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے پتا نہیں کن کن لائنوں کو, کو سنتے ہو کن کن مردودوں کو سنتے ہو کن کن جو حال حبیسوں کو سنتے ہو یہ میرے بیانات سن کر تم ضرور اندازہ لگاؤ گے کہ جتنے ملہ مقررین پھر رہے ہیں ان کی تقارییر سن ہی رہا ہوں بے شک بے شک سننے سے خود دو ہو جائے گا آدمی اور جلسہ کرانے والا تو بطریقہ اولا دودھی ہوگا کیونکہ اس نے تو پتہ نہیں کتنے کا بیڑا کر دیا اس لائن کو بلا کر یہ ٹوکا ہے یہ فلان ہے یہ عرفان شاہ جتنے مقررین اس وقت فی زمانہ چل رہے ہیں سارے بیمان بڑھا پھر جو ہلاک ہو بسا ہے مدل ہیں بال اور مدل ہیں خود بھی گمراہ ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے والے بے شک سمجھ نہیں آئی میری بات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 اتنا تو بعض ممانت دے سکتے ہیں کہ وہ خود لوگوں کو گمراہ نہیں کریں گے یہ ہمارے بزرگوں کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے ان کے اندر خامیاں کافی ہیں کمی کافی ہے لیکن یہ کمی نہیں ہے سبحان اللہ لوگوں اللہ. اللہ, اللہ کو گمراہ کرنے والی بات نہیں کریں گے انشاءاللہ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 وہ دال مد الین ہے بہت گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے کا مرتدین ہے اور مرتد کرنے والے ہیں میں اس ارتداد کے بعد دالین سب کو کہہ رہا ہوں رہا مسئلہ ارتداد کو اس کے اندر نہیں کرتا لیکن کافی کافی حصہ متدین کا چل رہا ہے دی بھی ذہن میں رکھ تو ہمارے آہل سنت و جماعت کے مذہب حق کے مطابق توجہ بھائی توجہ وہ ان کو جگا دو یہ سو رہے ہیں اللہ کے بندے سونے کے لیے آئے ادھر کیا سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ ہاں توجہ کرو اس لیے جگہ ہے کہ آئے اتنا سفر کر کے آئے باتیں نکل رہی ہیں آپ سے آئی یہ میرا آج کا موضوع اس طرح کا موضوع میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں لگایا سبحان اللہ ہاں تو یہ تحدیث ہے اچھا تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی جو آدمی یہ کہے اور یہ, با, یہ جو اب میں بیان کروں گا یہ کیا کہے اس کو پہلے بیان بھی کر چکا ہوں سمجھ نہیں آئی جو آدمی یہ کہے تم بھی اس پر خبردار رہو یہ کیا کہنا چاہتا ہوں میں سنی کوئی دوزخی نہیں ہے کوئی دوزخ میں جائے گئی نہیں اتنی بات کہنے سے اور سمجھنے سے خال رکھنے سے اہل سنت سے خارج ہو گیا مدین کے میں آ گیا گمراہ ہو گیا سمجھ نہیں آئی بات ہاں یہ تاہین نہیں کریں گے اہل سنت واجمال نیچری کی بات نہیں کر رہا ہے یہ مروضہ ملان جو ہے یہ دو عالی ہیں یا یہ نیچری ہیں ان نیچری کی بات نہیں کر رہا صحیح العقیدہ تو تاہین نہیں کر سکتے معين نہیں کر سکتے فلان دعودر میں جائے گا فلان دعودر میں جائے گا تو یہ بھی نہیں کچھ سکتے فلان نہیں جائے گا فلان نہیں جائے گا کوئی پتہ نہیں کس نے جانا دیشن. دیشن. دیشن. دیشن. دیشن. لیکن اتنا بات ہے جن کی اندر علامات تو اردخیوں کی وجہ ان کے متعلق یہ شک ہو سکتا ہے یہ چلا جائے یا یہ گمان ہو سکتا ہے یقینی فیصلہ نہیں دے سکتے اور جو آدمی جس کے اندر علامات داستیوں نے کی نہیں ہے جیسے داتا لی اجویری میاں شیر ربانی ہے جو آہل ہیں ہم سبحان اللہ وہ بخشے ہیں لیکن یہ نہیں کہیں گے یقیناً حتمی فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ داتا ہاں اتنا ہے ان کے مطالب گمان رکھیں گے رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں لیکن ایسے لوگوں کے متعلق یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دولت میں ڈال دے جو اس کا کیا اعلانتی آدمی ہے جو ایسے ایسے متقی بزرگوں کے لیے حاجی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اہلتقو لوگوں کو جنت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلاف اللہ سمجھ نہیں اللہ اب جناب جب حقیقت یہ ہے تو کبائر گنا سے بچنا فرض ہو گیا جہنم سے اپنے آپ کو بچانا فرض ہو گیا برے اعمال جہنمی ہونے کی علامات ہیں نیک اعمال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 جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و نے فرمایا کوئی بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جائے گا عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا یہ ہے پاک اس بات تو آپ صحابہ نے عرض کی یارسوفی ملا عمل عمل کس بات کے لیے آپ نہ صاحبان ادر کی یارسول آپ بھی آپ نے فرمایا مجھے بھی اللہ نے اپنی رحمت سے ڈانٹ لیا سبحان اللہ حل کی گئی یارسولہ فیمل عمل پھر عمل کس لیے آپ نے فرمایا کلو کو مجسروں نے مافول سبحان اللہ جو آدمی جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسی کے لیے اس سے سہولت اور آسانی کے ساتھ وہ عمل ہوتے ہیں بے شک کلو کو مجسر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 سمجھ آ رہی اب امال کا مقصد تو سامنے آ گیا نا ایمان سے بتاؤ جیسے آپ دیکھتے ہو جیسے آپ دیکھتے ہو کہ یہ سرکاری وردی کے اندر ہے تو یہ علامت ہے اس کے سرکاری ہونے کی بے شک ایسے ہے نا بے شک تو اسی طرح بھائی جو شریعت متحرہ کے لباس میں ہے لباس التقوی ذالک کا خیر جو لباس تقوا میں ملبوس ہے اس سے ہمیں بھی پتا چل جائے گا کہ یہ لباس اللہ تعالیٰ کے جنت میں برتی ہونے والے لوگوں کا ہے سمجھنے والی بات علامات ہیں کیا ہیں علامات مجھے بات نہیں ہوتے یہ کلا مسئلہ ہے لیکن علامات تو ہیں نا سے پہچان تو ہو جاتی ہے انتہائی جو حلال لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ دن یہ اللہ منظال اللہ تعالیٰ پر سہمت لگاتے اور اس کو بے قدرہ ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے میں لکھوں کی تمہیں کیا ہوا تم کیسے فیصلے کرتے ہو اتنا بے قدرہ اور نا شکرہ تم نے مجھے سمجھا ہوا ہے تمہارے ساتھ تو نیکی کرتا ہے اس کی قدر کرتے ہو میرے ساتھ کوئی نیکی کرے گا اور میرے شریعت متارا اور میرے دین کے ساتھ جو نیکی کرنے والا شخص ہے وفا کرنے والا شخص ہے میں اس پر جانتی کروں گا کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو تمہیں جنت دے دوں اور اس کو دوزخ میں ڈال دوں مالا تم کیسا تمہیں کیا ہوا تم کیسے فیصلے کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ضمیر کو ایسے خبیص اندھے لوگوں کے ضمیر کو جنجھوڑ رہا ہے کہ خبردار کسی غلط فہمی میں مت رہنا میرے پاس یہی ہے نظام جس طرح ادھر تمہارے اندر ہے یہ نظام فطرت ہے آئے ہمیں دیکھ لو اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تم اس کی قدر کرتے ہو اگر برا سلوک کرتا ہے تو اس کی قدر نہیں کرتے میرے پاس بھی اسی طرح ہے لہذا جو آئے گا ادھر میری شری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 میں تو میں اب یہ سلسلہ اس وجہ سے چلا رہا ہوں یعنی سکولوں کالجوں کی برائیاں یہ وہ اور بھی کافی گناہ کبائر میں نے بیان کیے تھے لیکن بہت سی چیزیں رہ گئیں جن کی وجہ سے ہمارے دوستوں کے اندر میرے اندر خود اور میرے دوستوں کے اندر وہ کبیرہ گنا اور بڑے بڑے جرائم ابھی پائے جا رہے ہیں جو باطنی جرائم ہیں کچھ ظاہری ہے والے جرائم گناہ جو ہیں وہ بڑے مہلک گنا ہوتے ہیں ہاں جن کا پتہ نہیں چلتا وہ مولکے اتنے بڑے کہ ہر گناہ کی سزا جہنم ہے سخت ترین گناہ ہے کہ جہنم تو آخرت میں ہوگی یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے معرومی حساب کے بزرگ امام حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں تصویر ہو جاندار کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں آوارا کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے فرشتے نہیں آتے تو آپ فرماتے ہیں اس حدیث مبارک سے بزرگ لوگ اور بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت لانے والے فرشتے تصویر جہاں پر ہو جاندار کی اس پر وہاں پر نہیں آتے جب ہمارا کتا ہو وہاں پر نہیں آتے یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں سے رحمت نکل چکی اور ہم نے جان بوجھ کر نکالی ہوئی ہے جو لڑائی ہیں فساد لانتے جو گھر میں برستی ہیں وہ اسی وجہ سے برستی ہیں جو رحمت لانے والے تھے ان کو تو ہم نے سکول کی کتابیں ان کے اندر گندی تصویریں کیا کیا تصویریں اور ہر گھر کے اندر پھر یہ پیروں خنزیروں کی تصویریں عام ہوتی ہیں اور جو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 کہ جناب ان کو خدا مان لیا شیطان نے آ کر بس وس ڈالا ارے بھائی یہی ان کو سجدہ کرو اور سرور آئے گا پہلے سامنے لگ کر صرف دیکھتے تھے پھر شیطان نے کہا سجدہ کرو تو اور سرور آئے گا انہوں نے سجدہ شروع کر دیا پھر اس نے کہا ارے بھائی یہی تو کے ان کے اندر خدا ہے یہی خدا کے نائب ہیں خلیفے ہیں یہ فوٹو خلیفے ماننا تھا نائب کہنا تھا خود ولی کو تو ان لانتیوں نے کیا کیا فوٹو اور تصویر اور بتوں کو مان لیا جب بتوں کو مان لیا تو یہاں سے بت پرستی شروع ہو گئی اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس گھر میں نہیں جاتے تھے جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے سنو بھائی صحابی کشان کروڑوں ولیوں سے زیادہ ہے صحابی کی گھر میں نبی تصویر کی وجہ سے داخل نہیں ہوئے ایمان سے بتاؤ جب صحابی کے گھر میں نہیں آئے اتنے بڑے پاک کے گھر میں نہیں تم, تم ہم پلت جو ہے وہ کس کھاتے میں آئے بھائی تصویر نے پاک کے گھر کو نبی سے نبی کے آنے سے معروم کر دیا بات سمجھنا ذرا تصویر نے اتنے بڑے پاک ولیوں کے سردار صحابی کو گھر میں آنے صحابی کے گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے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 یہ ٹی وی ہے یہ لانتی یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے یہ اخبارات ہیں سارے اسی زمرے میں آتے ہیں اللہ کیا تم لڑائی کرتے ہو اللہ کی رحمت تمہیں چاہیے نہیں ہم کتنا بیوقوف ہیں جب گھر میں لانت پڑتی ہے چوبیس گھنٹے تو پھر ہم پریشان ہو کر کہتے ہیں مولوی صاحب حالات بہت خراب ہیں چشتی صاحب یہ ہے فلان ہے حالات تو خراب ہونے ہیں ہم نے خود جو حالات خراب کر رکھے ہیں لاسول خوبی کو میں لگتا اپنے آپ نے ہاتھ ہو تو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو باہر done. کی ہلاکتیں کو تھوڑی ہیں ماحول کی کم از کم گھر تو اندر تو ہم اپنے ہلاکت اور بربادی کا سامان مہیا نہ کریں سمجھ میں یاد باہر, باہر, باہر, باہر, باہر, باہر, باہر, باہر با کی نوشتیں تو جو ہے وہ تو بڑھ رہی ہیں پھر کم از کم یار جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے اپنے گھر کے اندر تو کم از کم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دھکے دے کر نہ نکالے اپنے رحمت کو آنے تو میرے بھائی جی ہاں حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا تصویر اور وہ اور بزرگان دین نے لکھا یہ میرے خیال میں تعلیم المت الم طریقہ تعلّم کے اندر امام لو جی نے بھی یہ بات نقل کی ہے اشارہ ہے اشارہ مانا نہیں ہے کا یہ دے میں رکھنا مانا اگر یہ کریں گے تو ہم باطنی بن جائیں گے باطنی آفرکتے والے وہ مرتدین تھے زندیق تھے ہاں جی ظاہری مانا جو ہے وہ برحق ہے یہی آئے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اور وارہ کتہ ہوگا فرشتے نہیں آئیں گے یہ یہ ظاہری مانا ہے لیکن اشارہ ایک ملتا ہے ایک ظاہری مانا ہوتا ہے ایک اشارہ ہوتا ہے اشارہ لینا یہ اللہ کے اولیاء آرے فر لوگوں کا کام ہے اور ظاہری مانے کو بدل دینا یہ ہے بات نہیں فرقائے لانسی کا فرمر وہ کہتا وہ ہر حکم جو ہے اس کا ظاہری مفہوم نہیں لیتا وہ کہتا بس اس کے اندر کی بات ہے مثلا فراؤن کا ذکر آ قرآن کے اندر تو وہ کہتا ہے کہ فرعون تھا نہیں فراؤن سے نفس فرعون مراد ہے فرعون تھا نہیں یہ لانت ہے یہ کفر ہے قرآن کا انکار ہے ظاہر قرآن کا انکار انصوص ان تو عمل والا ہے ہمارے عقائد کی کتابوں کے اندر ہے سمجھئے قرآن و حدیث کو اس کے ظاہر پر معمول کیا جائے جب ظاہر پر معمول کیا جائے گا تو یہ بدل یہ نہیں کہنا کہ فرعون تھا نہیں صوفیہ کے اشارات یہ ہوتے ہیں کہ فرعون تو تھا اس کے ساتھ ہوا جو ہوا لیکن اے لوگوں وہ فرعون تھا ایک فرعن ہمارے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے یہ بات کرنے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کو کہتے ہیں اشارات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 جب یہ تصویر اور کتے نکل جائیں گے تو پھر دیکھنا کہ تمہارے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا عجیب و غریب الہامات ہوں گے ایسی ایسی باتیں آئیں گی تو کہو گے یار یہ تو پڑھنے میں نہیں آئی جو ہمارے دل کے اندر آ رہی سمجھ آئی کہ نہیں تو بھائی ہمارا فرد بنتا ہے کہ ہم ایسی گلیل سفتوں کو عادتوں کو اپنے اندر سے نکالیں نظر ثانی کرتے رہیں بزرگ لوگ فرماتے ہیں جہاد بن نفس یہی ہوتا ہے جو کہتے ہیں نا آپ کے ساتھ جہاد اکبر سرطار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا جو کہتے ہیں بزرگ کے مسلمان ہمیشہ مومن سفر میں رہتا ہے اب پھر ہمیشہ سفر میں رہنا چاہیے اس کا یہی مطلب ہے کہ اندر کا یہ سفر ہے عجیب کہ جس کے نہ میل ہوتے ہیں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 یہ سفر فقط ایمان بھالے کا باہر کشتی آپ دیکھتے ہیں باہر جنگیں دیکھتے ہیں اندر میں بھی ایک جنگ ہے نفس کے ساتھ جنگ ہے جی اس کو بدلنا اس کو تبدیل کرنا کپڑے دھوتے ہیں بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مرشد کا ہو جاؤ وہ جڑا دھوبی ہو وہ وہ جڑا آم آم آم چھٹے یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک صفتہ دے اس پھر مختلف طریقے اپنانے اپنانے ہوتے ہیں ہاں جی لوگوں کی خدمت کبھی برتن صاف کر کبھی کچھ کر کبھی ہر طرح کیونکہ وہ حکیم ہوتا ہے اس حکیم کو معلوم ہوتا ہے وہ بات نہیں حکیم ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی خلیج سفتیں کون کون سی اور کیسے نکالنی ہے سمجھنی <تصفح> ہے بات نہیں <تصفح> اس کی اتباہ کرنی پڑتی ہے اس کی تعداد کرنی پڑتی ہے بس اللہ تعالی ہمیں بچا چاپ لیکن اتنا دیر میں رکھنا او خدا کے بندے یہ سلسلہ میں اس لیے چلا رہا ہوں کہ سکولوں کے خلاف ہم نے بول لیا بہت بولا ہاں گالی نکالتے ہیں خوب نکالتے ہیں نکالنے چاہیے وہ تو ایک اس یعنی یوں سمجھیے کہ وہ ایک ظاہری ایسا عجیب جہا عظیم جہاد ہے جو حقیقت میں اندر کا جو جہاد ہے نا اس کا پیش قائمہ ہے وہ بے شک بات بے شک اس کی تمہید ہے اس کی تیاری ہے جو سمجھو اندر کے جہاد کی یہ ظاہری جہاد تیاری ہوتا ہے اس کے لیے راستہ اموار کرنا ہے اسی کی کوشش ہے تقدیر الہی پر راضی ہونا وغیرہ یہ ہمارے اندر کوئی چیز نہیں ہے یعنی یہ بہت سے ایسے یعنی اچھے صفات ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں اور بہت سے غلیظ صفات ہیں جو ہمارے اندر وہ پوری جگہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آج ہی میں پڑھ رہا تھا دیکھیں یار حضرت سیدنا امام مالک رحمہ اللہ المدارک کتاب ہے امام قاضی عیاض مالکی رحم اللہ کی امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے علماء اور مشائق کے حالات کے متعلق کتاب ہے المدارک امام قاضی عیاض عیاض عین یہ لفیہ عیاض عیاض جن کی شفاظ شریف ہے نا انہیں کی یہ کتاب ہے تو اس کے اندر پڑھ رہا تھا کہ سیدنا امام ادارل ہجرت امام ہجرت کیوں ہجرت امام و دارل ہجرت ہجرت دار الحجرت کس کو کہتے ہیں مدینہ منورہ سبحان اللہ مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ادھر ہی آئے تھے نا اس کو دار الحجرت کہتے ہیں امام دار الحجرت سیدنا امام مالک کو کہتے ہیں کیونکہ آپ مدینہ شریف میں ہو گئے آپ مسجد نبوی شریف کے اندر کافی عرصہ آپ نے نماز چھوڑ باز نہیں پڑھتے تھے گھر میں پڑھتے تھے لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یار اتنا بڑے امام اور باز مات ماتر مسجد میں نہیں آ کر پڑھتے اور وہ بھی مسجد نبوی شریف Allah. اور یہ نہیں تھا کہ اس وقت کوئی امام نہ کھڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ نہیں آتے نہیں یہ ادھر بھی نہیں تھا شریف وہ کیا چیز تھی کیا سبب تھا جس کی وجہ سے آپ نہیں پڑھتے تھے جب وسال شریف کا وقت قریب ہوا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوا کسی نے پوچھا آپ نے فرمایا یار اب میں جا رہا ہوں بتا رہا ہوں مجھے سلسل بول کی بیماری ہوگی پیشاب کے قطرے مسلسل جاری رہنے کی میں اس ناپاکی کی حالت کے اندر اگرچہ مسجد میں جانا جائز ہے لیکن بارگاہ رسالت اور مسجد نبوی کا احترام مارتا تھا اس وجہ سے میں نے ہر میں بات شروع کی میں نے کہا اس حالت میں بارگاہ رسالت میں کیسے حاضر ہوں روزہ رسول اللہ پر کیسے جاؤں اس حالت میں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 تو اس ڈر کے بارے میں نے نہیں بتایا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اگر بندہ اپنے پیار اور ارادے سے بیماری کی حالت میں ہائے ہوئے چکرے وہ بھی لکھا جاتا ہے اتنا نازک مرلا ہے اب بتائیں ہم کتنے بڑے گناہوں میں پڑے ہیں یہ باتری گنا ہے جن کا پتہ نہیں ہے کسی شراب زنا سے توبہ ہو گئی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 اور جن کو پتہ نہیں ہے ان کے لیے اعلان ہو جائے گا ان کو بتا دیں گے اور جن کو بتایا ہوا ہے پھر دوبارہ خبردار کر دیں گے بس اتنا سی بات آ رہی لیکن زیادہ تر باتیں وہی ہوں گی جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پہلے تو اعلان ہو جائے گی تعلیم ہو جائے گی دوسرے لفظوں میں تعلیم ہو جائے گی جو جانتا نہیں اس کے لیے تعلیم ہوتی اور جو جانتا ہے اس کے لیے تمبی ہوتی ہے اگر نہیں کر رہا غفلت میں مبتلا ہے اس کے لیے کیا ہوتی ہے تمبی ہوتی ہے یہ فرق بھی لوگ نہیں جانتے بولو نا تو میرے بھائی اب انہیں کبائر گناہوں میں سے جو انسان کے لیے ہلاک کرتا ہے ایک سخت ترین گنا ہے جس کو غیبت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس غیبت غیبت غیبت میں ہم او ہو, ہو, ہو کیا شاید ہی کوئی آدمی بچتا ہو اس گنا سے اس گنا کی بدتری اس گناہ کی بدترین سزا اس کا بیان تو میں کروں گا انشاءاللہ شاء بھی کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود اس گناہ کا ارتقاب عام ہے اس گنا کا ابتلاح ہے اس گنا میں عام لوگ ہم پھنسے ہوئے ہیں یعنی بے دین طبقے کی بات نہیں ہو رہی جو دین کو جو دین کو مانتے ہیں اور اپنے آپ کو مذہبی اور دینی لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر دین کی تعداد فرض ہے ہم مسلمان ہیں ہم نہ سیسی نظریہ رکھتے ہیں نہ فلسیاتی نظریہ رکھتے ہیں نہ نظریاتی نظریہ رکھتے ہیں ہم مذہبی نظریہ رکھتے ہیں دینی نظریہ رکھتے ہیں ہم نے کوئی کام ظاہری باطنی اگر کرنا ہے تو اس پہلے شریعت متعارک کی رہنمائی حاصل کرنا ہے شر کرنا ہے اس دین کا بندہ دین بندہ ہوتا ہے سمجھ نہیں آ بولو دینی دین دینی بندہ کس کو کہتے ہیں دینی بندہ اس کو نہیں کہتے جو رات پڑے دینی اس کو نہیں کہتے جو داری رکھے یعنی خالی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 اگر جائز کہتا ہے تو کریں گے نہ نجائز کہتا ہے تو نہیں کریں گے اس اتقاد اور سمجھ اور عقیدے والا بندہ جو ہوتا ہے اس کو دینی بندہ کہتا ہے اس کو دینی نہیں کہتے آ رہے کو ہاں جو داری رکھ لیں اور جو بولٹ پاگ رکھ لیں اور جو نماز شروع کر دے سمجھ نہیں بات کی آ رہی اس رنگ کے اندر تو سین نیچری ہوتے ہیں نیچری لادین ہوتے ہیں سمجھ نہیں بات کیا کون کون سی بات آپ کو سمجھاؤں ایک بات ہے سمجھانے یعنی ایسی باتیں اللہ کے فضل سے منہ سے نکل رہی ہیں اور نکلتی ہیں کہ اگر اسی کا رخ کر لوں نا تو پھر دو تین گھنٹے پھر اس پر لگ جائیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن ان کو چھوڑ کر سیدھا چلتا ہوں تاکہ اصل مقصود جو اس وقت ہے وہ سمجھا اس کے ساتھ میں اس بات پر بھی خبردار کرتا چلا جاؤں کہ یہ جو دینی جماعتیں یہ سابی پگڑی والے ہیں فلان ہیں یہ لوگ جی ماشاء اللہ اچھے اچھے رسالے لکھتے ہیں لوگوں کو باتری گناہوں پر خبردار کرتے ہیں غیبت کی تباہ کاریاں ان کی پڑی ہوئی ہے یہ دیکھو کتنا بڑی کتاب ہے سابی پگڑی والے غیبت کی تباہ کاریاں اس کا نام ہے تو حضرات تو ماشاءاللہ یہ کافی اچھا دین کا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں یہ لوگ سمجھاتے ہیں لوگوں کو باطری گناہوں سے خبردار کرتے ہیں ظاہری گناہوں سے خبردار کرتے ہیں رہ والے ہیں یہ فل اسلام کو میں کسمیاں کسمن اور حلفن کہتا ہوں حلفن کہہ رہا ہوں اور ابھی آپ کو جو دعویٰ کر رہا ہوں وہ ثابت بھی کر دکھاؤں گا کہ یہ لوگ وہ رہے ہیں توجہ د کرنا یہ وہ راہدن ہیں جو خود راہدن ہے جو یہ کتابیں لکھتے ہیں وہ بھی شریعت متحرہ کو تبدیل کر کے بگاڑ کر لکھتے ہیں بے شک ان کا یہ فساد اس کتاب کے اندر جو ہے اس پر میں آپ کو ابھی خبردار کروں گا اور میں اس وجہ سے یہ اردو میں لگا رہا ہوں یہ بات آپ کو اردو میں سمجھا رہا ہوں تاکہ جہاں بھی جائے اور جن کے بات خلاف جا رہی ہے ان کے پاس بھی جائے تو وہ خود سمجھے کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں کیونکہ اردو قومی زبان ہے نا تو کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ خود سمجھے اور پھر فیصلہ کرے کہ کس کی بات صحیح ہے پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں میں ایمان سے کہہ رہا ہوں یہ لوگ گمراہ کون ہیں میں نے ایسے نہیں کہا یہ لین مبی لوگ ہیں یہ تنظیمیں تحریکیں یہ اسلامی نہیں ہیں غیر اسلامی لوگ ہیں یہ نام ان کا اسلامی ہے لکھ کام ان کے سب غیر اسلامی ہے ایک دن کا غیر اسلامی ہے ان کا مطلب غیر اسلامی ہے سمجھ نہیں آئی آپ کو میں جو بات کروں گا پورے حوالے سے اور پورے چیلنج سے کروں گا نارائن پاک کے صدقے میں سمجھ نہیں آ رہی تینتی منٹوں تیر پیس باک کافی بات آپ دل جما کر بیٹھیں انشاءاللہ شاء اللہ دل, دل جمعی کی باتیں ہیں سبحان اللہ آپ دل جما کر بیٹھیں اس میں آپ کا دل جمع ہو جائے گا بے شک ہاں مطمئن ہو جائے گا جمعیت خاطر حاصل ہو سبحان اللہ ذہنی انتشار ختم ہو جائے گا بات کو سمجھیں ہاں بڑی ضروری بات تھی جو اب میں نے تنبیہ کی ہے نا اور پردہ دری کی ہے ان لوگوں کی پردہ دری میں نے کی ہے یہ میرا فرض ہے یہ میرا آگے میں چل کر مزید وضاحت کروں گا کوئی یہ نہ کہ یہ نام لے کر تم نے خود غیبت کر لی یہ آگے وضاحت ہوگی تو آپ پر روشن ہو جائے گی بات اللہ, اللہ. تو بات کی کر رہا ہوں یہ قیمت جی ہاں تو یہ کتابیں جو غیبت کی تباہ کاریاں نہیں ہے یہ کتاب کا نام ہونا چاہیے شریعت کی تباہ کاریاں جو میں نے اس کتاب کو دیکھا ہے نا پڑھا ہے جس طرح خود لوگ جو ہے وہ تو یہی کہیں گے کہ کمال ہے اتنا بڑی کتاب لکھ کر امت مسلمہ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 ہم ایسے نہیں کہتے کہ دنیا پوری کو چاہیے پوری دنیا کو چاہیے اور لازم ہے دنیا پر جہاں جہاں ان کو علم ہوتا چلا جائے وہ ہمارے پاس رجوع کریں ورنہ گمراہ رہیں گے بے بے بے بے بے میں ایمان سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے واحد شخص حضرت صاحب اس قوم کی راہبری کے لیے پیدا کیا ہے یہ راز خداوندی ہے اس نے ایک ہی شخص پیدا کیا ایسا جن کی برکت سے ہم جیسے چہلوں پر ہم جیسے پر ہم جیسے ندانوں پر ہم جیسے بے پر شریعت متحرک کے یہ راز کھل جاتے ہیں سبحان سبحان اللہ یہ جاتے ہیں اللہ سمجھ نہیں آ رہی من آنم کے من دانم ورنہ اس کتاب غیبت کے ضروری احکام سیکھنا فرض ہے اوپر لکھا ہوا ہے الفاظ تو بڑے اچھے ہیں یہ اوپر جو عنوان ہے بہت اچھا ہے سمجھ نہیں آ رہی ظاہر کا عنوان بہت اچھا ہے لیکن اندر کا مکان نی بھرا ہوا ہے نیلا جہالت سے بھرا ہوا ہے نیلا لانت سے بھرا ہوا ہے اس کا میں نے اتنا نام بگاڑ کے رکھ دیا شریعت کی تباہ کاریاں ایسے تھوڑا رکھ دیا یہ جو تنبیہ اب میں نے کی ہے یعنی یہ میں اس وجہ سے کیا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تکرار کر رہا ہوں آپ کی ضرورتیں باہر پوری ہو چکی ہیں میں بھی اس کی پوچھ میں پڑا ہوا ہوں یہ اس کی پوچھڑ تو دم میں نہیں پڑھ رہا میں یہ ذہن میں رکھنا الحمدللہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جن کو دنیا پوری میں عام سرے عام کرنے والا کوئی نہیں ہے بے شک لہذا یہ آپ کے لیے تکرار نہیں ہے یہ آپ کا درس اولی ہے پہلا سبق ہے ادھر سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا دیشا, دیشا. <تصفيق> کیوں صحیح دین کو صحیح بیان کرنے کے لیے دین کو حق جس طرح ہے بیان کرنے کے لیے ضروری ہے ایک دین کو سمجھا جائے دین کے اثرار و رموز کو سمجھا جائے دوسرا حالات اور واقعات اور زمانے کو سمجھا جائے جب ہمارے آئم کرام نے جی لکھا ہے جس طرح دیر کو نہ سمجھنے والا جاہل ہوتا ہے کسی طرح زمانے کو نہ پہچاننے نہ جاننے والا بھی جاہل ہوتا ہے چاہے مسائل فقہ کے سارے زبانی اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ غرب مختار وغیرہ ہماری فکر کی ہمارے اسلام کی بہت بڑے جو ہے نا دفتار ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اپنے دور کے لوگوں کو پہچانتا نہیں ہے بات سمجھنا ہے علم نہیں معرفت کی بات ہے اللہ یارف ہو جانتا تو ہے اے یہ جہان پڑا ہوا ہے یہ جہان ہے فلان ہے نہیں پہچان کا تعلق جزیات کے ساتھ ہوتا ہے کیا مطلب ہر ہر جزی اور ہر ہر شرف فطرے کو پہچانتا تو پھر جا کر کہیں گے یہ ہمارے فتح زمانہ رکھتا ہے سمجھ نہیں لیا کتنا باریک بات کی ہے میں نے بولتے نہیں ہو ہاں کو جاننا ضروری ہے اور میں نے کئی مرتبہ کہا ہے دین کو جاننے کے لیے دانائ فرنگ ہونا ضروری ہے بے شک شاہ دارا دین نہیں ہو سکتا جو دانہ فرنگ نہ ہو بے شک تمہارا فل کی پہچان اس کی ضد سے ہوتی ہے روشنی کی پہچان اندھیرے سے ہوتی ہے سکھ کی پہچان دکھ سے ہوتی ہے چھاؤں کی پہچان دھوپ سے ہوتی ہے سبحان اللہ شبحان اللہ, اللہ. سمجھدار لوگ کند نے سمجھدار کی کی کی قدر آنی ہے قدر ہے جس بندے تے دوسرا بھی گزرا ہوں زد والا پاسا اسلے دوسری جا کے پہچان ہوندی ہے یہی مطلب ہے ترشیا سمجھ آئی کہ نہیں آئی سبحان اللہ تو میرے بھائی کیا بات کر رہا تھا کیوں یہ کی بات ہاں یہ مارفت کی بات پہچان زمانے کو پہچان دا. دانا دین دانا اسلام وہی وہ ہوگا جو دانا فرنگ بھی ساتھ ہو سبحان اللہ یہ نہیں کہتا میں دان فرنگ ہی ہو تو بس دانائے دین ہو جائے گا یہ بات دونوں کو جاننا ضروری ہے لہذا یہ لانتی پروفیسر سب جو ہے یہ بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں یہ سہرل پادری صاحب یہ فرنگ کو جانتے ہیں لیکن پھر ان پر لانت ہے کہ ادھر اسلام کو نہیں جانتے بے شک بے شک اللہ یہ سمجھ آئی اور اگر جانتے ہیں تو پھر اس کو اس کے ہم آہنگ اور موافق کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اس وجہ سے جاتے ہیں نہیں سمجھ آ رہی ارے بھائی ایک علم ہوتا ہے ایک عقل ہوتی ہے دونوں کا ہونا ضروری ہے بزرگ فرماتے ہیں علم علم پرندہ ہے عقل اس کے پر ہیں کیا میں قسمیہ کہتا ہوں الفن کہتا ہوں اس وقت تارا بجم کا مطالعہ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ کہ یا تو اہل علم نہیں رہے اگر کہیں اہل علم ہے تو اعلی عقل نہیں بے شک علم و عقل شیخ فرید فرماتے ہیں شیخ فرید الفرید الدین فرماتے ہیں علم مرغو اقل کہ غلام رسول شہید یہ کا شیخ العدیز کا کراچی والا آپ جانتے ہیں شیر مسلم وغیرہ دبیان وغیرہ جس نے لکھی ہے وہ اس دور کے اندر اس کے اندر مشابہ آتا ہے بے شک بے چارا عقل سے کچھ علم رکھتا ہے کچھ علم رکھتا ہے یہ کہ میرے الفاظ جو ہیں وہ پورے انشاءاللہ شاء حقیقت کی ترجمانی کریں کچھ علم رکھتا ہے لیکن عقل کچھ بھی نہیں رکھتا بے شک سمجھ نہیں آ رہی بے شک کان کان علم اکبر میں نے حق یہ ابن تیمیہ کی خامی تھی اس کا علم اس کی عقل سے بڑا تھا اور بزرگ فرماتے ہیں ایک رتی علم کے لیے دس مان عقل چاہیے سو مان عقل چاہیے یعنی کیا مطلب عقل غالب ہونا چاہیے علم جو ہے نا توجہ علم کی مثال سمجھو جیسے سر کس گھوڑا اور عقل کی مثال سمجھو جیسے اوپر بیٹھا ہوا سوار سبحان اللہ سرکش گھوڑے کو سوار ہی سنبھالتا ہے سبحان اللہ ہر کسی کا کام نہیں ہے میں بولو تو صحیح یاد ہے یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے سرکش گھوڑے کو سنبھالنا ہر کسی کا کام نہیں ہے بہت بڑے بندے ڈول جاتے ہیں یہ صرف اللہ کا فضل و رحمت ہی سنبھالتا ہے سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی میری بات بے شک تو میرے بھائی یہ لوگ اس وقت جو لکھ رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں آپ یہ نہ سمجھے داری رکھ لی اجتماع کر لیا جلسہ کر لیا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہے فلان ہے فلان ہے دین دے رہا ہے یہ دین نہیں دے رہا دین کے نام میں جو کچھ اور دے رہے ہیں ان کو دین کا خون پتا نہیں ہے یہ لوگوں کو کیا دیں گے ان زلیوں نے کتابوں سے لینے کی کوشش کی ہے جبکہ تین حاصل <سؤال> کرنے کے لیے شرط کی ہے بزرگوں نے کہ ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا سبحان اللہ سبحان اللہ کو کچھ نظر مجسرہ ہی نہیں دی مجو اندر کو تو بہ بے خبر علم و حکمت در کو تو دی حض نظر اللہ ہمارے قلندر اقبال فرماتے ہیں بے خبر تین کو کتابوں میں مت تلاش کر علم و حکمت کتابوں میں مل جاتے ہیں دین بزرگوں کی نظر سے مل جاتے مجھے اندر کتب ہے بے خبر علم حکمت ایسے ملاؤ کو کہہ رہے ہیں بے خبر دین کتابوں سے مت دوں یار کیسی بات ہے یار کے منہ پر داڑھی نہیں ہے اور داڑھی والے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے رازوں کو جانتا ہے منہ پر داڑھی ہے اور یہ راز وہی جانتا ہے جو بے داڑی انگریز جانتے ہیں ویسی عجیب بات ہے داڑھی اس کی ہے اور دل فرنگی کا ہے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 سمجھ نہیں آئی لگے وہ داڑھی داڑی منہ سی میں سی نا دین منیات نہیں تھی ایمان منیات نہیں سی داڑھی منیا تھی دین میری داڑھی منیا سی ایمان منیات نہیں تھی تو تاڑی بڑھانا ہے وہ ایمان ہے سبحان اللہ کہ نہیں تو سیرتے پاک سجاننا ہے تو سیرتے پاک سجاننا ہے تو دل شمجھ سجاننا ہے سبحان اللہ تو بھئی بات کو سمجھے اب میں زیبت کی طرف آگا ہاں وہ تو بتا دیا المرغ و عقل بالا سکس Oh, پھر وہ اس پر علیحدہ موضوع غلام رسول جو ہے نا ملا غلام رسول جو ہے اس پر علیحدہ موضوع ہوگا چیز کا ان شاء اللہ وعدہ رہا اس پر ایسا تبصرہ کروں گا اردو میں کروں گا کتاب پر پروفیشنل ایسا تبصرہ کروں گا انشاءاللہ اللہ کہ کے جو تبصرہ سنیں گے ان کو تو بصیرت حاصل ہوگی سمجھ آئی کہ نہیں تو جو خود جو صاحب تبصرہ ہوگا نا یعنی جس پر تبصرہ کروں گا سمجھ نہیں آ رہی جس پر تبصرہ کروں گا اس کے پاس جب پہنچے گا تو اس کی اگر بصیرت نہیں بڑھے گی کیونکہ وہ حسد میں مبتلا ہوگا پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر رد پیدا ہوگی بلا ہے بے شک اس کے اندر اگر بصیرت پیدا نہیں ہوگی تو پھر یہ اتنا ضرور ہے کہ فضیحت کی انتہا ہو جائے گی اللہ اللہ فضیت رسوائی کو کہتے ہیں کہتے ہیں رسوائی کو فضی ہاتھ کی انتہا ہو جائے گی ہے ہے اللہ اے اے اے اے قسم کیا, کیا کہوں یار جب تک دین سمجھ نہیں آتا نا بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر حالات واقعہ زمانہ دونوں چیزوں کی مارفت شہید نہیں آتی نا تو انسان دین کی خدمت کرنے کے حال میں بھی دین کی تباہی کر رہا ہوتا ہے ع ایسی عجیب بات وہ اپنے گمان میں اپنے یعنی سمجھ کے مسابق اپنے خیالات میں وہ دین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ دین کی خدمت نہیں ہوتی ایمان سے کہتا ہوں وہ دین کی خدمت نہیں ہو رہتی وہ دین کی خدمت نہیں ہوتی وہ دین کی خدمت ہو جاتی دین کی خدمت نہیں ہوتی د کی خدمت ہو جاتی ہے آپ جانتے ہیں نا آندنے فلاحے کی چنگی خدمت میں خدمت ہے یعنی الٹی خدمت ہو جاتی گی کرنا فائدہ تھا ہو نقصان جاتا ہے اس کو ہم عقد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم آکت شخص اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے گمان میں وہ سمجھے صحیح کر رہا ہو لیکن ہو نقصان رہا ہو اس کو احمق کہتے ہیں ہومک فی ہے ہومکون کے اندر ہومک ہے اس کا یہ مطلب اس کے اندر اتنا صلاحیت نہیں ہے کہ کام صحیح کر سکے صحیح سمجھ نہیں آئی بات یہ ہے اب ان لوگوں کا جو کا لفظ جو ہے نا اس کا معنی اردو میں گلا گلا کیا شکوا گلہ لیکن کچھ میں رات اس الفاظ جو یہاں پر چلتے ہیں میں وہ بھی ساتھ بیان کر دیتا ہوں کہ پنجابی کے اندر گلے کو غلط مطلب جانتے سہیت نہیں ہے اس کا لفظ وہ چگلے کہہ دیتے ہیں کئی بدخوئی کہہ دیتے ہیں وہ بدخوئی نہیں آیا حقیقت میں یہ لفظ ہونا چاہیے بدگوئی لیکن وہ بھی پیٹ پیچھے اگر ساتھ لگ جائے گا تو وہ چگلی کہہ دیتے ہیں وہ جی ہے نا میں گل کردہ میں چگلی ہو جانی کسی دی چگلی یہ نہیں ہوتی چگلی اور چیز ہے چگلی کیا ہے اس کو نمیمہ کہتے ہیں عربی میں ہاں جی نمیمہ تو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 لیکن میں ان الفاظ کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ جن جو حضرات غیبت اور گلے کو نہیں جانتے وہ صرف بدخوئی اور چگلی کو جانتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کسی کائب بیان کیا جائے تو کیا ہو جائے گا جی چگلی ہو جائے گی ان کو بھی پتہ چل جائے کہ بھائی یہ چگلی نہیں یہ, یہ چیز یہ غیبت ہے اور اس کا یہ آکام ہے بارہ وہی جس کو وہ چگلی سمجھیں گے اور سمجھتے ہیں تو میں اس کا حقیقی صحیح نام بتا رہا ہوں کہ یہ ہے غیبت اور گلہ ہے بس گوئی ہے پیٹ پیچھے تو اسی بیماری سے ان کو بچنا چاہیے جس کو وہ چگلی سمجھتے ہیں سمجھنے بات کیا ہے اللہ اللہ. اللہ. اس کی حقیقت کیا ہے کہتے کس کہ کو ہیں بھائی ریبت غیبت غیبت سے بنا غیبت کا پیٹ پیچھ پیچھے, پیچھے, پیچھے, پیچھے کیا پیچھے پیچھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خود بیان کیا آپ سے پوچھا گیا سیاح کی حدیث مبارک ہے حبت کے متعلق تو آپ نے فرمایا ذکر کا اخاق کا بما یقر ہو اجمالن اجمالن کیونکہ صاحب جو صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے بارگاہ رسالت کے جو تلامزہ تھے خدام تھے شاگردان تھے وہ لوگ اتنا رمزے تو جانتے تھے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رمضوں کو جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجمال کے ساتھ بات بیان فرما دیتے وہ خود پھر آگے کھول کے رہتے تھے آپ نے اتنا فرما دیا ذکر کا خاک کا بیما ہو کہ تیرا اپنے بھائی کی بات کر اپنے بھائی کی اس کا مطلب ہے غیر مسلم کی بھائی ذمی جو ہے وہ ذمی جو ہے وہ حکمان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے ہر مہینے داخل ہوتا وہ آگے چل کر بذات کرتا سمجھ نہیں آتی ان شاء اللہ تو فرمایا تیرا ذکر کرنا اپنے بھائی کا بے ما یکرا ہو جو اس کو پسند نہیں ہے یعنی کیا مطلب کہ اگر ان کے منہ پر کی جائے اس اجمال کی تفسیر حضرت امام عارف اللہ محقق کے زمانہ صوفی کامل حضرت امام برکوی یا برکلی رحمہ اللہ کی کتاب اطبری قط المحمدیہ نام ہے نا. لیکن نا. اطریقت المحمدیہ کتاب ہے لکھا ہوا ہے نا اس کا نام ہے طریقہ المحمدیہ المحمدیا جس طرح کتاب کا نام ہے نا اسی طرح اس کا کام ہے سبحان اللہ اس کا نام بھی طریقہ اس کا نام اگر طریقہ محمدیہ ہے نا تو یہ بالکل صحیح ہے یہ بالکل حقیقت, بلکل حقیقت ہے کہ اس کے اندر جو بیان ہوا وہ طریقہ محمدی ہے سبحان اللہ جی جی مسلم اور بخاری میں تو ہے ہاں سمجھ نہیں آ رہی حقیقت بتا رہا ہوں اس کی حقیقت بتا کر پھر اس کے متعلق احکام بیان کروں گا شرعیت کے احکام تفصیل ہاں انشاء اللہ ایسی روشنی ہوگی آپ کو کہیں جک جا یہ کتاب میں نہیں ملیں گے سبحان اللہ اور پھر انجام بتاؤں گا کیونکہ جب حقیقت کھل جائے گی پھر اس کا انجام کہ اس کا عذاب کیا ہے اس کی سزا کیا ہے یہ کرنے سے دنیا اور آخرت میں کیا پڑتا ہے کیا ملتا ہے انسان کو انجام آخر میں ہوگا تاکہ پھر ڈر کر بچ جائے سمجھ نہیں آئی آپ تو so میرے بھائی طریقہ محمدیہ جو کانسی روڈ کوئٹہ کا چھپا ہوا المکتبت الحا کا اس کے سفا نمبر دو سو انچاس پر دو سو انچاس پر امام برکوی رحما اللہ نے جو تفسیر تعریف ماہانہ غیبت کا تفصیل بیان فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ہے عبارت ہے ان کی وہ ہے یا وکرو کا المحین المحلوم عند المحافت او محا کا توف ہی محا بل ید اوغیرہ من الجوار ہے الا وج ہی سب و تیرے کسی مسلمان کا اپنے کسی مسلمان محن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 صرف نقل کر کے وا یہ نقل بھی قیمت ہے محبلیات ہاتھ نال سمجھا شارے کد بیان کر رہا اس کا کد چھوٹا ہاتھ آ کے سارا اکل جائے سمجھ آئی ہر منل جب آخر اشارے کر کے دس دے باہر اگلے دفتے کسی کا عیب کسے رنگے جی ظاہر کرنا سمجھ نہیں آ رہی یہ ناچیز کے اب سیدھے سادھے الفاظ ہیں کسی کے عیب کسی کے عیب کسی مومن کے عیب یا جو بعض حکام میں مومن کے حکم میں ہے ذمی اب سمجھ آ رہی ہے اس کے عیب پیٹھ پیچھے بیان کرنا کسی بھی رنگ میں ظاہر کرنا ان کو چاہے اشارے کے ساتھ نقل کے ساتھ زبان کے ساتھ سب اس میں آ گیا لیکن گالی مقصود ہو یعنی اس کا ایب ایب محض عیب ہی ظاہر کرنا مقصود ہے یہ سب ہو جاتا ہے اس کو سب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سب مقصود ہو ہاں جی اور غضب مقصود ہو انہوں نے اللہ مجید سب وغد لکھا ہے بگ دفرت ہو یہ ہوتا بھی زیادہ تر ہے بندہ غیبت گلے کرتا ہی اسی کیا جس کے خلاف نفرت ہوتی ہے نا دل میں تو اس کے بندہ بیان کرتا ہے ایسے ہوتا ہے نا محبوب کے تھوڑا کرتا ہے جس سے مگھد رکھتا ہے نفرت رکھتا ہے یار میرے دل چنگا ہی نہیں لگتا جی چنگا نہیں لگتا تو جانا جو ہونا ہے منہ چکر نہیں جانا بل بگھ اچھا جو میں نے پڑھا دور مختار شریف کے اندر اور تنویر الفسار شریف کے اندر یہ تنویر الفسار در مختار کا مطلب ہمارے فقہ شفارفی کی بہت بڑی کتاب ہے اس کے اندر جی لکھا ہوا ہے, اِنَّمَ لَو ہے اِنَّمَ ان نم الغیبتوں لو ذاکر مساوی اللہ وجہ اتمام خیبت انجہ الخاب سبا وہاں پر ہے یہاں پر غذب کے لفظ غضب غصے میں آ کر محل اس کی برائی بیان کر دینا برائی کا جو کر دینا کسی بھی رنگ میں غضب غصے سب عیب یہ مقصود ہو محل یہ لگانا سمجھ نہیں آ رہی اللہ. یہ حقیقت کو ذہن میں رکھنا کہ کسی کے عیبوں کو کسی بھی رنگ میں ظاہر کرنا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 جنو کن پچھونے کن پچھو جنو تو پھر وہ ہونے اراد دینا محض خدم کے گسے دل کے ارادے لال محض مخت نفرت دال مخت نفرت دی وجہ اور کوئی مقصد نہ ہو تو پھر جا کر یہ غیبت بنتا ہے سمجھ نہیں آئی ایب ایسا جو موجود ہو اس کے اندر پایا جائے بیان کس ہرا کے غذب ایب جو عیب صرف ایب لگانا تاکہ اگلے کی نظر میں وہ گر جائے سمجھنی بات کیا ہے صرف یہ ہو کی وجہ سے غصے کی وجہ سے یہ کام کرنا اور ہو بھی پیٹھ پیچھے منہ پر نہ ہو اب وہ ایب چاہے اس کے مال کا ہو چاہے اس کی جان کا ہو چاہے اس کے لباس کا ہو چاہے اس کے قد کا ہو چاہے اس کے کردار کا ہو چاہے کوئی ہو سمجھ نہیں آئے اگر کپڑوں پر عیب رکھ لیا اس کی گاڑی پر رکھ لیا اس کی گاڑی ایسی ہے تو گاڑی اچھا یہاں ناچید کو جو سمجھ آتا ہے نا زمرے کے اندر غیبت کا جو وہ ساتھ بتایا کہ اس کا سبب ایب ہو سب ہو غضب ہو بغض ہو اس کے ساتھ ناچیز کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ بھی اضافہ کر لیا جائے تو ضروری بہتر ہے بلکہ ضروری ہے استحکار اور حکارت کے لیے لیکن وہ میرے خیال میں سب کے اندر جا، آ جاتا ہے وہ سب کے اندر استحکار اگر اشتہانت مقصود ہے استحکار مقصود ہے اس کو عقیر... سمجھ کا کا بھی رادہ ہو سب اس کے اندر آ جائے گا سب جزیر میں رکھنا یہ وہ ہلاکتے بیان کر رہا ہوں جن کے جن کے جن کو نکالیں گے نہیں تو نجات نہیں ہوگی جزل میں رکھنا یہ وہ کبیلا گناہ ہے کہ دعائی خدا اور آگے مزید بتاؤں گا جب آپ بتاؤں گا اس کے اندر تو یہ ہے کہ عام لوگ جس طرح کہہ دیتے ہیں نا تو ایک گلہ ہے اس سے کافر ہو جاتا ہے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 لہذا اپنے آپ سے جب جیتے گا تو پھر تو غازی شمار ہوگا حقیقت اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے آپ سے جیتنے کو جہاد اکبر کہا اپنے آپ سے لڑنے کو جہاد اکبر <سطور> رجحان جہاد الفر جہاد الکبر والی بات نہیں ہے نہیں شادی بار یہ شہب علیمان سمجھنے آ رہی بات کی سبحان اللہ جامع الفیر میں بھی آ رہے جمع جوام کے اندر امام سے بھی العمال کے اندر جہاد الاکبر بھائی سمجھ آئی ہے نہیں آئی کیا وقت ہو گیا دیکھو نماز پڑھیں نماز کے بعد یا اس کے وہ جو نا ہاں نہیں وہ یہ موضوع میں نے موضوع جو ہے نا نہیں جی میرا پھر لین بدل جائے گا میں پہلے جی پورا کروں گا پھر کہیں جاؤں گا کیونکہ ذہن میں جو باتیں آ جاتی ہیں جب ذہن کی توجہ ہو جاتی ہے نا کسی طرف وہ پھر پھر ہاں خالی سے نقصان ہو مطالعہ ضائع ہو جاتا ہے زیادہ تازہ مطالعہ ہو باتیں لینا روک لیں دوبارہ شروع کر دوسرا مقصد ایسے باطنی خفیہ غیر محسوس گناہوں کے بیان سے ناچیز کا یہ ہوتا ہے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 محبت یہ ان جہلوں کو اتنا تمیز نہیں ہے میں جو کہتا ہوں دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اکبر الہ بادی رحم اللہ فرماتے ہیں اور یا غفر اللہ اور علامہ اقبال جو رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرح وہ یہ جو حضرات فرماتے ہیں نا یہ دین بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے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 خود یہ خود بادقید بادقیدگی میں مبتلا ہوتے ہیں جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں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 اللہ بڑی بیماری کا سوچ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی اسی طرح یہ روحانی طبی یہ روحانی طب ہے ہاں الحاماء الدین حدیث میں آتا ہے جامعہ الشیر کے اندر بڑا سال جامع الشیر امام سجوتی کے اندر الاما اطباء الدین اور علماء سے وہی مراد ہیں جو امبیاء علیہ السلام کے وارث ارفی شرح شریحا معرحی والا معمول آدھا عرفی نہیں لوگوں لوگ تو کس کو پتا نہیں کس کے اس کو کہہ دیتے عالم جس کی داڑھی دیکھتے ہیں اس کو عالم سمجھ کہتے لوگوں لوگ کیا ہے لوگ تو شرحت متحرہ جس کو عالم کا ہے شریعت میں وہی عالم ہوتا ہے جو وارث امبیا ہوتا ہے <سؤال> امبیال علیہ السلام کی وراثت جس کو امبیات کی وراثت ان کا دین ہے <سؤال> اور ان کا وارث پھر وہی وہ ہوگا جو ان کے کی دین کے سمجھتا ہو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 وہ بھی لوگوں کے نگاہ کے اندر عالم ہے میں جن کو مومن شمار نہیں کر سکتے یار جن کو انسان شمار نہیں کر سکتے ان کو علما سمجھتے ہیں لوگوں کا یہ حال ہے اتنا بے وقوف ہے حضر واجر کے اندر میں نے پڑھا ہے گنا ایک گناہ لکھا ہوا ہے کبیرہ تو قرآہ علما فاسک جو ہیں بدکار باد عقیدہ تو جہاں رہے باد عقیدہ نہیں بد باد احمال جو ہیں ان سے میل جول رکھنا یہ خود کبیرہ گناہ امام ابن حجر ہے کبھی مکی رحمہ اللہ نے الزواجر کے اندر شمار کیا بتاؤ لوگوں کا کیا ہے کسی وجہ سے حضرت سیدنا امام محمد رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہوا ہے در مختار کرتے انہوں نے فرمایا کہ یار یہ جن کو یعنی ایسے عوام کلان دین کی بات کی طرف توجہ ہی نہ کریں بس جی ٹھیک ہے جی جی دعا ایسا ہی صحیح آپ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہے نا اگر میرے غلام ہوتے اگر میرے غلام تو غلام رکھنا بھی کون کرتا میں سب کو آزاد کر دیتا ہوں سید رحیم محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اچھا اب بات سمجھو میں نے پیچھے یہ کہا تھا کہ چاہے چیز بات دین کی ہو یا اگلے کی دنیا بھی ایب دینی ہو یا دنیا اس کے اندر ہے یا اس کی کسی چیز کے اندر جس سے وہ جس کا جس ایپ کا ذکر پیٹ پیچھے وہ پسند نہ کرے اگر وہ ایسا ہے کہ اس کی پرواہ نہیں کرتا وہ مطلب پیچھے پیٹ پیچھے بھی یا منہ پر بھی کرو تو پرواہ اپنا منہ پر کرو تو پسند وہ کوئی اس کو تکلیف نہیں ہوتی اس بات بیان کرنے سے پھر تو کوئی بدنی ہوگی اس کی اگر پیٹ مو پر کرو تو برا کرے برا سمجھے وہ چاہے دنیاوی آئے ہو چاہے دینی آئے ہو کسی طرح کا تو وہ غبت کے زمرے میں آ جائے گا کس پر عبارت سنیے المحمدیہ کے اندر صفحہ نمبر 251 سے پڑھ رہا ہوں آپ فرماتے ہیں اور آدیش و مبارکہ سے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 پھر اللہ کے عذاب کے مستحقی رہیں گے دین میں رکھیں. مولانا نذیر صاحب یہ اس سنن ابن ماجہ شریف نیچے اس سنن اور ساتھ الجام القبیر یہ نسخہ جو پڑا ہے نا ارناؤت والا بولے آو. اس کی دودھ آخری جلد جلدی کرو آخری اور اس سے پہلے دونوں جلدی کرو جلدی سمجھ نہیں آئی بات کی مومن کا احترام اور مومن کی عزت کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں بات میں نے تازہ پڑھی ہے آپ کے لیے بہت اچھی ہے آپ کریں گے انشاءاللہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اپنی اصلاح کے لیے میں کوئی مام بخش نہیں ہوں کوئی نوز بل کو بس میں یعنی یوں سمجھے آپ کو سناتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے آپ کی اصلاح کے اصلاح <تصفح> <دلوقتي> <تصفح> مقصود ہے یا اپنی مغفرت مغفرت بھی ساتھ ہوگی کہ تمہاری اصلاح ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے میری مقصرت فرمائی یہ مقصد ہے میرا سمجھ نہیں آئی تو فرمایا علم ہے ہاں تمہیں مومن کی عزت کے متعلق مولانا ادھر کو بیٹھے ہوئے عمر صاحب ہمارا کھا ہے عمر صاحب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 وہ زیادہ ہے اور اس کو ملوث رکھنا ضروری ہے ہمارے دوست جو ہے نا قرآن محل پر قرآن محل بنا رہے ہیں نا حضرت صاحب نے नहीं. یہ ہمارے یہ اقتدال پر رہنا بڑی بات ہوتی ہے یہ بات ذہن میں رکھنا سنتے ہیں تو دنیا دار لوگ جو ہے نا دنیا میں یہ لوگ افراد کا شکار ہو جاتے ہیں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں قرآن محل شریف بن رہے ہیں اب ان کے اندر غلب ہو رہا ہے افراد ہو رہا ہے حد سے بڑھو سجاوز ہو رہا ہے ہاں جی فضولیات میں پڑ رہے ہیں کہ قرآن مار پر لاکھوں روپے لگ رہے ہیں ان پر ٹائلیں لگ رہی ہیں رنگین ہو رہا ہے جناب جی پھر میناریاں بن رہی ہیں فلان بن رہا ہے جن چیزوں کی مسجد کے اندر بھی اجازت نہیں تھی میں اگلے دن پڑھ رہا تھا خود میں نے کتاب وہ خریدی ہے امام مہد سے کثیر رحمہ اللہ کی کتاب الاحکام الکبیر تمہیں نہیں آئی تو اس کے اندر پتہ نہیں کتنی آدھی سے مبارکہ میں نے پڑھی روایات صحابہ کرام کی آثار اور برفو آدھی بھی پڑھی تھی. ایک موقف رواج جو اپنا ایک حضرت موقوف رواج تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہیں نماز پڑھنے گئے مسجد میں مسجد پر کنگرے لگے ہوئے آپ <laughs> نماز آپ نماز میں شریک میں باہر نکل گئے کسی نے کہا حضرت آپ نماز نہیں پڑھی آپ نے فرمایا مسجد کو بنانے والا کون اس کو کہو یہ گرا دے یہ کنگرے گرا دے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 ترجمان حقیقت تمہاری فق ہم <تصفح> فرماتے ہیں ہزارہ کعبہ یا <تصفح> تو دل بہتر <بے> <تصفح> مومن کا دل ہو کافر کے دل کی بات نہیں ہو مومن <تصفح> کا دل ہو میں نے پڑھا دیکھو مومن کی قدر جو لوگ جانتے تھے وہ کیا لوگ تھے یہ <تصفح> فقرا لوگ مومن کی قدر سے فقیر بنتے ہیں ذہن میں رکھنا <تصفح> ی وجہ سے شادی شیخ شادی بلبل شیراز فرماتے ہیں رحم اللہ بزرگ تریقت خدمت خلق نیس بسمی سجادہ نیس فرمایا طریقت اگر پوچھتے ہو تو نبی کا طریقہ کیا ہے فرمایا خدمت خلق آہ خدمت, آہ خدمت آہ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 آپ کا ادھر زین جانا نہیں چاہیے زین محنت ہاں وہ انسانوں اور مسلمانوں سے باہر لوگ ہیں یہ تو عجیب بات ہے کہ میں اگر ذکر کروں انسانوں کا تو آپ کا زین سور کی طرف چلا جائے آپ کا گدڑ کی طرف چلا جائے تو یہ تو آپ کے زین کی ماقت ہوگی کتنا بڑا فرق آپ نے کیسے مٹا دیا کہاں انسان اور کہاں ایوان کہاں درندہ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 رمزی زمانے کے لیے موضوع نہیں ہمارے اقبال کہتے ہیں بولتے نہیں بیٹے مالا بات سمجھ آئی بیٹے بس پکڑنا ذرا تو یہ بھائی قرآن مال پر کیا لگ رہا ہے آپ کو مال لاکھوں روپئے لگتا ہے پھول بوٹے جو قرآن پاک رکھا ہوا وہ سیدھا ہونا ہے ختم ہونا ہے آپ یہ اوپر کیا کر رہے ہیں حق بنتا تھا کہ سادہ بناو جس طرح وسیم صاحب نے ادھر بنایا ہوا ہے لیکن خل کے خدا پر کیونکہ نفس نے کوئی اجازت نہیں دیتا نفس متکبر ہوتا ہے نفس انسان سے نفرت کھاتا ہے ہاں یہی تو راز ہے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 ایک کام عام ہوتا ہے اس سے کم درجے کا اس سے کم درجے کا بات نہیں سمجھ آئے تو لبا بے چارے یہاں پر پتہ نہیں کس حال میں ہوتے ہیں جہاں جہاں ہوئے ہیں ان کا خیال رکھنے کی بجائے اگر تمہیں اللہ راضی کرنا ہے تو دل راضی کرو مومن کا یار وہ میں <سلام> بات بیان کر رہا تھا میں نے غالباً یہ بات پڑھی تھی حضرت شیخ المشاہ چشتیہ ہمارے خواجہ نصیر الدین محمود چراخ دلوی رحمۃ اللہ کی کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا تو انہوں نے ہاں رمضان کا مہینہ کہتا ہوں نفلی روزہ رکھا ہوا تھا نفلی رو نفلی روزہ رکھا ہوا تھا کسی نے نا مائی نے آپ کی دعوت کی آپ نے روزہ توڑ لیا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 لیکن قرآن کے حکام اور قرآن کے جو عقائد نظریات ہیں ان کے قریب نہیں بیٹر سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے رسائل ابن عابدین شریف کے اندر پڑھا سمجھ نہیں آ رہی میں پڑا وہ بڑے والا یار لیا یہاں نشان وہ میرے دہ میں نہیں آ رہا بس بابل فیطن کے وہ اتنے جڑا ماجہ شریف جلدی کرو اچھا خیر اس سے کیا بتاؤں یہاں اس میں آ جاتا ہے اب اسی کے اندر موجود ہے میں بتا دیتا ہوں رسائل ہاں جی توجہ میں کرانا چاہتا ہوں ہاں جی اس کے اندر جناب یہ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 ہاں یہ آ جی کا یہ دو سو بیس سفے پر ہے کتنے سفے پر یہ رسالہ ہے امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کا سل الحسام ہندی لصفرت مولانا خالد ان نقش بندی سلحامل ہندی ل نصفرت مولانا خالد ان نقش بندی عرب کے بہت بڑے ولی ہوئے عارف اللہ عالم تھے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے بزرگ تھے مولانا خالد نقش بندی اللہ نقش بندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں ان کی جو ہے نا تنا اور ذکر خیر پر آپ نے رسالہ لکھا ہے جس کا نام رکھا سامل ہندی یہ لکھا تھا ان کے خلاف ان بزرگوں کے خلاف کسی نے کوئی بات کی ہوگی اس کے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 دکھتے چلے آئے ہیں کہ آپ نے فلاں فلاں جگہ پر یہ کتابیں پڑھی پڑھ کر فلاں ہیں عرب کے تھے وہ کہاں کے تھے اور یہ جناب جی نا ٹھیک ان کا نسب شریف جو ہے نا شہ خالد نقشبندی بندی رحمہ اللہ کا نقشبندی بھی تھے قادری بھی تھے سوربردی بھی تھے کب بھی تھے چشتی بھی تھے تمام سلسلے رکھتے تھے تو آپ کے نا یہ ہے جناب سلسلہ جو بڑے ان کے بزرگ تھے جن تک ان کا نسب پہنچتا تھا وہ پیر میکائیل سرکار سے صاحب الصحاب کرد قوم ہے عرب کے اندر عراق میں کرد کردی لوگ تو ان کے وہ بزرگ ہیں صاحب الت وہ مکا حضرت مکاحل جو رحم اللہ ان کو چھ انگلیوں والا کہتے تھے وہ اس وجہ سے ان چھ انگلیاں تھی ان کی تلکتن تو آگے یہ خیر یہ حضرت فرما رہے ہیں بات سمجھ نہیں آئی ان کے متعلق یہ لکھا ہے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 ان سے ملاقات کی یمنی شخص بزرگ تھے وہ چاند نصیحتیں انہوں نے مجھے کی ان میں سے ایک تھی لاتو بادر فی مک کا تبل انکار مجھے فرمایا جو نصیحت کی مولانا نذیر صاحب جی کر اس بزرگ نے مجھے نصیحت کی کہ یار مکہ شریف جب جاؤ نا مدینہ شریف میں آؤ اگر جب مکہ شریف جاؤ گے تو بظاہر اگر کوئی کام کسی بزرگ کا جو تمہیں نیک سالے ہونے کے آثار جس پر نظر آتے ہیں آثار صالحین جس پر نظر, نظر, آتے جی. نظر آتے ہیں اگر مکہ شریف کے اندر ایسے شخص سے کوئی ظاہر شرع کے خلاف کام نظر, نظر آئے نا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 پہنچ گیا شریف میں. مشہور ہے یہ ذرائع عو... کے ساتھ لکھا یہ غلط ہے زیجل عوام. زیجل عوام. ایک شخص میں نے دیکھا سفید دلائل دلائل شریف تھی ان کی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 وہ کر کے بیٹھے ہیں یہاں پر ائے ال الشاذ روان بابا جو الیہ من غیر حائل ذ روان کا لفظ ہے میرے ذہن میں نہیں ہے استمانہ لیکن جو مجھے خواب کو خواب سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ایت القابہ کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کعبہ کا کسی حصے کا گناہ ہوگا یا جو بھی ہے اس کی طرف پیٹھ کر کے میری طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے بات کو سمجھنا اب یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں اللہ آل آل آل آل آل یہ سال میں بیٹھے ہوئے ہیں فحدثنی نفسی میرے دل نے یہ کہا کہ یار یہ شخص کاب شریف کا ادب نہیں کر رہا پیٹ کر کے کابے کی طرف بیٹھا ہوا ہے لیکن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 ان حرمت المؤمن عند الله تعالى اعظم من حرمت الكعبه فرمانے لگے او شخص کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مومن کی عزت اللہ کے نزدیک کعبے سے زیادہ ہے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 منفل مدینہ لیک میں ادھر پیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہوں تو تیری طرف میں رخ کر کے بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ تمہاری عزت جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے آه. آه. آه. پھر ساتھ ہی فرمایا وہ مدینہ شریف میں جو تمہیں ملا تھا اس کی نصیحت کو بھلا دیا تم نے آه.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 وَسَأَلْتُهُ الْحَفْوَا وَنْ يُرْشِدَنَي بِدَلَالَتِهِ الْحَقِّ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ خالی ولی نہیں بہت بڑا ولی ہے کوئی اللہ کا لیکن یہ یہ عوام کے لباس میں اپنے آپ کو چھپائے پھر آ رہا ہے سیفیوں کی طرح ہوتے وہ تو ادھر بیٹھ کر خود بلا رہے ہوتا ہے نا ولی ادھر بیٹھ رہا کدھر جا رہا ہوتا ہے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 پر رحم کرو جو کعبے سے زیادہ حرمت والا ہے وہاں پر جا کر دیکھو پتہ نہیں کعبے کی عمارت کو کیا بنا رہے ہیں کعبے کے فرشوں کو کیا بنا رہے ہیں پر مومن کے حال میں دلیل ہو رہے ہیں یہ بے دینی ہے ذہن میں رکھنا ہے میری بات ہاں الحمدللہ حضور کے جو نالین مبارک کا صدقہ نہ چیز کے دل کے اندر یہ بات آئی اس بار گاہ کے اندر جس کو اتنا عزت دی جا رہی ہے وہ اتنا زلیل ہو رہا ہے ہم انسان کی قدر بتانے کے لیے آئے ہیں انسان کی مومن کی قدر بتانے کے لیے ہیں مومن کی انسان سے مراد وہ تو جانوروں سے بدتر کی بات نہیں ہے دیر میں رکھنا ذرا میں انسان کو کہہ رہا ہوں لے جائے کرو وہ جانور سے بدتر ہے ہاں وہ کافر جو ذمی ہوتا ہے وہ بعض کام کے اندر وومن کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے سمجھ نہ جاتی ذمی کافر اور ہوتے ہیں وہ اسلام کے جب حکومت آئے گی اس وقت ذمی کافر ہوں گے ہاں رین میں رکھنا یہ سب اربی ہے دنیا میں وہ علیحدہ ہے وہ اب وقت رات کے قلت کے پیش نظر بات کو بس سمیٹتا ہوں بات سمجھنا ہے نا سمجھ آ کہ نہیں تو دین مومن کی عزت بھائی یہ غیبت کیوں میں نے وہ واقعہ سنایا تھا غیبت کیوں اتنا سخت کیا گیا ہے گلہ مومن کی عزت کو تحفظ دینے کے لئے ادھر کوئی خبیص کسی کو کمی کہہ کر اس کو تانا لگا دیتا ہے اور ضریل کرتا ہے اے کمی کماری سارے پنڈ دا ہے تے ف... دسا میں کتا پیماں تین حجا نہیں کہ سب حضرت آدم کی اولاد ہے تو کہاں سے آ گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے قبیلے برادری بنائی اس لیے کہ تمہاری پہچانو فلانا ہاں تینوں ملنا فلاح کا پتر فلانی کام دا فلانی برادری دا فلانا کام کر دو فلانے تھان سے بیٹھا اہم دے بس اسی وجہ سے اس ذات پاک نے ذات پات کے جھگڑے مٹا دیے اس ذات پاک نے ذات پاک کے جھگڑے مٹا دیے اس نے اتنا کہہ دیا انخا کو اللہ کے ہاں تمہارے اور اللہ کے ہاں جو سنو مومن کیا ہوتا ہے تخلکھ اخلاق اللہ اخلاق کے خدا بندی کا حامل ہوتا ہے جب اخلاق کے خدا بندی کا حامل ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں جو عزت والا ہوگا مومن کے نزدیک ضرور عزت والا ہوگا یہ کیسے ممکن ہے اللہ کیا عزت والا اور مومن کے پاس دلیل ہو پھر مومن ہی نہیں ہے یہ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ کے اخلاق ہوتے ہیں ان آکروں میں اللہ ہے فرمایا جو زیادہ پرہیزگار ہے وہی زیادہ عزت والا ہے اللہ کے کبھی کسی کے رنگ پر رنگ کا اب جناب وہ بیان کر کے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں دریف کرتے ہیں فلانا رنگ دا کالا تو فلانا رنگ دین فلانے فلانے سے بوجھ فلانا دے ان کادے کپڑے ہیں یہ سب ہے قیبت ہے کہاں بیٹھے ہوئے ہو اور انجام اس کا آگے بتاؤں گا ابھی تو آم کا سلسلہ بھی رہتا ہے اس پر بیٹھ ہوں سمجھ نہیں آ رہی مذاق بنا رکھا ہے مومن خدا کے دین کو مذاق بنا رکھا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے اتنا گفلت ہے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 وہی وہی بات کیونکہ یہ میرے مرشد کامل جو تھے یہ بھی تو کامل تھے بے, بے مثال کامل تھے اپنے دور کے بے شک. وہی کعبے کو جو پیٹ نہیں کرتے وہ خل کے وہ حضرت انسان کی طرف کیسے پیٹ کریں یہ تو کعبے سے بڑا ہے نا بات سمجھ آئی بلا بلا بلا اللہ. مجبوری کی حالت اور ہوتی ہے جیسے آپ ایک دوسرے کو پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مجبوری کی حالت ہے وہ تو پھر کعبے کی طرف بھی ہو جاتی ہے جیسے وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کہ آگے آگے کیونکہ مومن مسلمان تھا تو مسلمان سامنے تھا اسی وجہ سے وہ مجبوری سے پیچھے کعبے کی طرف ان کی پیٹھ ہو گئی تو در رخ کر کے بیٹھ گئے بات نہیں سمجھ آئی لیکن یہ حقیر سمجھنا اور یہ جناب اس کا مذاق اڑانا اس کو زلیر کرنا یہ کمی کماری ہے اور ایک خبیص لفظ چلتا ہے مسلی مسلی, مسلی <laughs> لفظ تو اچھا ہے لیکن مانے خبیص میں استعمال ہوتا ہے اس وجہ سے میں اس کو خبیز کہہ گیا ہوں ورنہ مسلی کا مانا ہوتا ہے نمازی اور یہ لانتی ماحول جو بنا ہوا ہے انگریز کا لانتی کا دین دار اور مسلی یہ دو لفظ بولتے ہیں کن لوگوں کے لیے جو دیندار تو چوڑے نو ہیں عیسائیاں نو دیندار اور مسلی جو ہے یہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مطلب پہلے عیسائی تھے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 لیکن یہ خبیص ارادت سے, سے استعمال کیا جاتا ہے اگلے کی تاخیر کے لیے مم. یہ گنا ہے یہ خود کی بن جائے گا نہیں نہ ہے یا بلب ہوگا ہاں اگر پہچان کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ جب تاکیر کے لیے سب کے لیے سب عیب ایپ کے لیے ایپ لگانے کے لیے پنڈ میں مجلوز ہوئے ازلیہ ہوئے اگر منہ پر کہے گا منہ پر کہے گا تو اس نے اس کا دل دکھایا دل دکھا. پھر وہ جرم آ جائے گا ارے بھائی ایزا اس کو کہتے ہیں ایزا, ایزا, ایزا مسلم کے اندر آ جائے گا مم. اور اگر پیٹھ پیچھے کہتا ہے عیب اور سب کے طور پر تو یہ غیبت بن جائے گی کبیرہ گناہ ہو جائے گا کبیرہ گناہ فاسک فاضر ہو جاتا ہے بندہ کہاں بیٹھے ہوئے گواہی رد ہو جاتی ہے اگواہی اسلام میں نہیں ہوتی اس کی بتائی وہ تو آگے میں بتاتا ہوں انجام بتاتا ہوں اس کا انجام کیا ہاں ارے بھائی میں تم نمازی کی تاکہ تو مقصود نہیں ہوتی کی نا لیکن ایک عرف کے اندر یہ ایک غلط معنی میں استعمال تو رہا ہے نا لفظ اتنا اور کہاں استعمال ہو رہا ہے پر نہیں ہونا چاہیے جس طرح کی اب چوڑا ہے اس کو دیندار کہنے کا تو مسلمان ہوتا ہے اچھا تو بھائی بات یہ ہے کہ معرفت مخاطب اللہ ہونا ضروری ہے کہ اس کو پہچان ہو بات سمجھنا ذرا اس کو ہاں تو دینی چاہے ایپ بیان کرے یا دنیا بھی چاہے دینی چاہے دنیاوی جو بھی ایپ کے اس کے منہ پر کیا جائے وہ تو اس کو غصہ لگتا ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے وہ پسند نہیں کرتا پیٹ پیچھے کرو گے وہ کیا بن جائے گا مصیبت بن جائے گا لیکن کس طور پر جب وہ ایپ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 وہ آدی مبارکہ میں بات سنانا چاہتا تھا کہ دیکھو لباس کے متعلق آ لباس کے متعلق کہ خالی کسی کے لباس پر اگر اعتراض کرتا ہے یہ صحیح حدیث ابو داؤد شریف کے حوالے سے طریقہ محمدیہ سے سنا رہا ہوں اور ترمزی کے حوالے سے کہاں پر لکھی ہوئی ہے فرماتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا عرض کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعرارات میں سے حضرت صفیہ تو میں نے اتنا عرض کر دی یا رسول اللہ صفیہ دا قاددہ چھوٹا ہونا تو کافی کی مطلب واا واا قاددہ چھوٹی آ تو وہی سب والی بات گئی اب حضرت صفیہ وہاں موجود نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ قُلْ قُلْ تِقَلِمَتًا تُو نے ایسا لفظ مو سے نکالا اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جاتا تو سمندر گندہ ہو جاتا oh. کیا مطلب کہ تیرے امال جو تُو نے کما کر رکھے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا جو سمندر پلیت کر دے گا تیرے امال کا کیا کر دے گا صرف اتنا بات کے قد کی چھوٹی ہس بوکا مینس ہفیت کا من صفیت حا. بات نہیں سمجھ آئی آنند یہ تو عام چلتا ہے ہمارے اندر ہم تو اس کو فلانے دکھ اک فلانا دا کن دا اینج دے موٹے موٹے نے دند ہوں باہر نکلے نے کپڑے اج دے پاؤں گا تک ایب نہیں لگا سکتے سمجھ میں آ ہے کہ نہیں آئی وہی بیٹا جی چڑتے کد والے کنڈ پیچھو آخے گا منہ ہے وہ بھی کبھی گنا اٹھینے بونے افلانے یہ سب کبیرہ گنا ہیں جو لوگ کرتے ہیں اب بتاؤ اللہ اللہ میں یہی ہے مارا تو میرے خیال میں روزان بس کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں نہ گزرے ایسے نہیں ہے یہ تو ابھی غیبت ہے سات سو قبیلہ گنا پڑے ہوئے سات سو اور سغیر علی ہیں اب بات کو سمجھیے گا اس سے یہ غیبت کی حقیقت آ آپ کے سامنے آگئی نا غیبت کیا چیز ہے سمجھ آ گئی نا لیکن آپ سمجھیے گا کچھ چیزیں ایسی ہیں کوئی کچھ پیٹ پیچھے ایب بیان کرنا ایسے ہیں ایسا ہے کہ جو غیبت کے زمرے میں نہیں آتا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 بظاہر دیکھنے میں غیبت لگتی ہے اور حقیقت میں نہیں ہے پھر اب وہ ظاہر کرتا ہوں تاکہ ہر جگہ پر آپ گیپتی گھیبتی اور گیلے شکوے والا کہہ کر پتوے نہ لگاتے جائیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارے علماء کرام سنو سکولی کتے یا پیٹ کی خدمت کرتے ہیں ہوٹل بنا رکھے ہیں ہر چیز کے کھانے کی پیٹ کی خدمت ہے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 جب چیزوں کی قدر آئے انسان کی نہیں رہتی جب انسان کی آتی ہے پھر چیزوں کی نہیں رہتی بولو بتاؤ مقصود کائنات تم ہو یا چیزیں ہیں وہ تو کائنات ہے ایک کائنات ہے ایک مقصود کائنات ہے بتاؤ مقصود کائنات انسان ہے چیزوں کو کیسے کہو گے چیزیں تو خود کائنات ہیں وہ چیزیں تو خود میں پوچھوں گا آپ سے بتائیے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 جس کے لیے کائنات میں, جس کے لیے, نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے سکولی کتا یہ کہتا ہے کہ انسان ہی کائنات کے لیے ہے انسان باسی اسی کے چکر میں مر جائے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 بات نہیں سمجھ آ رہی اقبال ہمارے کہتے ہیں نہ تو زمین کے لیے آسماں کے لیے جہاں ہے تیرے لیے کم بخت انگریز کتے وہ تو کتوں سے بدتر اس نے کیا وہ سکون کتے کو کہہ رہا ہے کچھ تو اقل کیا عقل کو ہاتھ ارے بھائی جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں کتے لوگوں کو رلاتے ہیں اور سڑکیں بناتے ہیں لوگ رو رہے ہوتے ہیں مکان گر رہے ہوتے ہیں سڑکیں بڑھ رہی ہوتی ہیں لوگ رو رہے ہوتے ہیں سڑکیں ہنس رہی ہوتی ہیں لوگ رو رہے ہیں حضرت انسان رو رہا ہے کابے سے زیادہ عزت رکھنے والا رو رہا ہے اور کتا سڑک پنس رہا ہے سڑک چاروں طرف سے ہنستی ہے ہاں. کھل کھلا رہی ہے اتنا چمکیلی ہے ہر طرف سے ہنس رہی ہے ایسے اور بندے رو رہے ہیں یہ جمہوری کتے ہیں اور کیوں یہ ایسے منصوبے بناتے ہیں ان کے کپلے اسی میں لگتے ہیں یہ دیر میں رکھنا آ متر فدو نہیں ہے سمجھتے ہیں ان باتوں کو یہ کتنے کے بچے بڑے بڑے سے ایسے منصوبے جوڑ لیتے ہیں یہ منصوبہ ہو رہا ہے یہ منصوبہ ہو رہا ہے یہ منصوبہ بن رہا ہے یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب اربوں کا کام ہوگا تو کروڑوں کے گفلوں کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا جتنا <تصفح> <متصفح> بڑا جانور اتنی بڑی پولیس آب... <متصفح> <متصفح> <Pulis> والا تو ایک سو پر راضی ہو جاتا ہے پھر حضرت صاحب ہیں وزیر صاحب ہیں وزیر, وزیر اعلیٰ مشیر صاحب وزیر اعظم پھر وہ بلائیں ہیں وہ تو ان کی نگاہ میں ہزاروں کیا لاکھوں کیا کروڑوں تو پھپتے ہی نہیں ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> بابا جی صرف اربوں پر بیٹھے ہوتے ہیں خیر اس خدو قوم کا کام ہے تو جب ہاں وقت ان کو کھلانے کے اندر مصروف ہے پر ناچنے پر مصروف ہے اب وہ مجھ یاد سنیے بتا دوں ادھر دیکھو انہوں نے فرمایا تھا جب بیان کیا کہ قیمت کیا یہ چیز ہے اس کے اندر بتایا تھا سبق ایب کے طور پر بغض کے طور پر محض عیب لگانا مقصود ہو محض بغض مقصود ہو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 غم دکھ اور افسوس کے طور پر اس کے متعلق ہمارے علماء نے لفظ عربی میں جس کی تشریح میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے دکھ درد دلد افسوس دلد اس کے متعلق ادھر الفاظ استعمال ہوئے جیسے علا وجل سب اللہ وجل بن اللہ وجل غدب انہوں نے کہا تھا ادھر اس کی یہاں پر کہا ہے اللہ وجل اہتمام کیا اہتمام اہتمام کا اصلمانوں تک کرنا کیا کرنا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 حسد ہے بغض ہے اناد ہے اس کے اندر بیٹھ کر تک بیان کر رہا ہے یا تیرے اندر درد ہے دکھ ہے غم ہے افسوس تجھے لگ رہا ہے اہتمام اور تاسف کیا تعصف سیم کے ساتھ افسوس کرنا تا سف الا فلا فلاں پر اس نے کیا کیا افسوس کیا ازہر الحزن علیہ اور بولو اللہ یہ چیز واہفا واہفا افسوس کہتے ہیں نا سوس آسو تو فرماتے ہیں اگر کچھ شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے مساوی اور برائیوں اور عیبوں کو بیان کیا لیکن اعلی وجل اعتماد دکھ کے طور پر افسوس کے طور پر تو لم یقن ذہ لکھیبت گلا نہیں بنے گا بولی بولی بولی یہ گلا نہیں بنے گا نہیں بنے گا ان نمل اللہ وجہ جر دو بولتے نہیں یہ فتوا قاضی خان کے حوالے سے فتح قاضی خان جن کو جس کو فتح خانیہ بھی کہتے ہیں تو فتح خانیہ کے حوالے سے برکلی رضی اللہ <سؤال> تعالیٰ یہاں لکھی تنویر مطلب یہ نکلا کہ الفاظ ایک ہی ہے کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں لاب سے فلاتے ہیں فلاتے بولیے ان نمبر قیمتوں غضب کے طور پر ہو توجہ تھا اور عیب اس کا عیب لگا کر اس کو دلیل کرنا اور عزت اس کی ختم کرنا موجود ہے بولو یار یہ, یہ تنویر و ابسار کے اندر بالکل یہ ساری بارت میرے خیال میں ایسے ہی ہے جیسے کہ تنویر و ابسار والوں نے بھی پتہ خاضی قاضی خان کی جو بارت سی بہن کیونکہ وہ پہلے بات سمجھ آئی اچھا نمبر ایک بات سمجھ آ گئی یہ مسلسر آ گیا نا اچھا آ اور سنیے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 عورت کے مرد حقوق کے بارے میں مرد کے عورت پر عورت ہے عورت مرد کے حقوق کا مسئلہ اس میں کر چکا ہوں سمجھ نہیں لیکن کوئی ہوتے ہیں ظالم مرد وہ زیادتی کرتے ہیں عورت سے کہ اگر وہ بیچاری تڑپ رہی ہے کہ میں نے دائی کو پیسے دینے ہیں وہ بھی نہیں دیتے بات نہیں سمجھ آ رہی بچے روڈ میں دھ میں چاہیے میرے بچے سے چاہی تو چاہیے بچوں سے دھوپ کا بھی پیسہ نہیں دینا تو ہوں لے سکتی ہو اور بولو اے آل سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے علی شان بخاری کے حدیث دی سجے ہاں کیا تحریر من رہی توجہ کیجیے شر سے بچانا شر سے بچانا مقصود ہو. مثلا چور ہے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 آہ وہ الٹا فرض ہے لِت من منشر مولانا نویر یہاں پر تحریر او, او میا آگے کہہ رہے ہیں لہسا غیبت یہ غیبت نہیں کیونکہ یہاں پر ان کا مقصود یہی بتانا تھا کہ غیبت کے مستثنات کیا ہے لہٰذا اس وجہ سے لہذا غیبت ورنہ اس کا حکم یہ نہیں ہے فقط کہ غیبت نہیں بنے گی لہذا اجازت ہے تمہیں نہ یہ فرض ہے کہ شر سے بچانے کے لیے شرے بچانے کے لیے لوگوں کو شر اور فترنے سے اس کا شر اور فطرہ بیان کرنا فرض ہے اصل مسا جتنا طاقت کسی کو اس کے بیان کی وہ اتنا ضرور کرے وہ بولو یہ جتنا جماعتی سیاسی پارٹیاں ہیں وغیرہ وغیرہ آپ دیکھتے ہیں نا ہاں ان کے سربراہوں کی ہم کیسے پٹائی کرتے ہیں اللہ. وہ پٹائی کیوں کرتے ہیں وہ تحذیر شر مقصود ہوتا ہے تمہیں بچانا مقصود ہوتا ہے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی صحیح انہوں نے توجہ کرائی مرہ میں ان کو منکرن فرجو کے جروجا دئی علم یاست لسان ہی علم یاست ہی یہ اس کے اندر آ جائے گا کہ زبان کے ساتھ وہ جس کا کو توفیق ہے وہ زبان کے ساتھ بدلے وہ بدلے تو وہ تو تغیر منکر کے اندر آ جائے گا تقیر وہ تغیر منکر لیکن تحذیر کے لیکن تحزیر مبارک ہے وہ بتاتا ہوں سناتا ہوں میں سبحان اللہ ادھر دیکھو میرے پاس فتوا شامی شریف ہے جس کو رد المحتار کہتا ہے رد المحتار محتار رد المحتار, محتار رد المحتار محتار محتار محتار شریف در مختار پر جو حاشی اور شرح ہے اس, اس میں لکھا ہوا ہے حدیث پاک توجہ بھائی یہ جناب اس میں کہاں فضح گروپی بھا تو بھائی پہلے تور مختار سے تنویر الفصار کی بات سنو پھر تور مختار کی سنو پھر رد مختار کی سنو ہاں سنیے ناجو لو یسپو مو یو سلی وا سب ید ہی ہے لے سب ہتا لو اکبر سلطان بالکا ہوں لاسما یہ یہی بار تر ویروں کی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 جس کو آج آپ سمجھ لیتے ہیں ماشاء اللہ پانچ وقت مسجد میں جاتا ہے دو اور کی بھی سن لو امام مالک رحمہ اللہ سیدنا امام مالک رحمہ اللہ امام دار الحجرا رضی اللہ تعالیٰ لو آپ کے حوالے سے میں نے پڑھا اس کے اندر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 नफ्स की शरारतों को समझना और फिर इनसे बचना कितना मुश्किल है बाकी यहां पर कई ऐसे हमारे जैसे नेक होंगे जो क्यामत के रोज मट्टी छानते रहेंगे कख भी नहीं होगा सब नेक बर्बाद हो जाएंगे लेकिन अगर पड़ जाए तो ऐब तो नहीं मेरे पड़ जाए ऐप तो नहीं है एक है शब्द पगड़ियों वालों की तरह जबरदस्ती डालना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 اللہ کی عبادت کر کر کے ان کے چہرے پر عبادت کی خاص رونق ظاہر ہو جاتی اسی وجہ سے فی وجوہ ہم فرمایا یہ نہیں فرمایا نا اللہ ناخ ہے یا فی ناس سمجھ فی نوازتے ہم نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ ماتھ تھے نہیں چہرے اللہ صحیح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 ان کو پتہ نہیں ہے باطنی گناہ کیا ہوتے ہیں یہی کہا یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو سوفیا اور درویش لوگوں کی سنگت میں سمجھ آتے ہیں دوسری دوسروں ملا کا یہ کام ہی نہیں ہے سمجھ نہیں آئی اچھا وہ نمازی آدمی وہ روزہ دار آدمی زہر دیکھنے میں بڑا پرہیزگار آپ کو لگتا ہے یعنی ظاہر شکل سے صرف لیکن لوگ جانتے ہیں کہ لوگوں سے زیادتی کرتا ہے جس کو کہتے ہیں ہاجی چھڑا ہاجی ہاجی شورا صاحب ہے تو ہمارے <laughs> علماء لکھتے ہیں یہ لکھ رہے ہیں کہ <بَذِيبًا> ذکر ہو بے مو پی ہے اس کا ذکر کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے یار یہ ایسا شخص ہے تو کوئی غیبت نہیں بنتی غیبت کیوں قیمت تھی عزت بچانے کے لیے جب وہ خا خود اپنی عزت کو خوار کر رہا ہے تو دوسرا کیوں بچائے پھر یہی حکم ہے فاسق مجاہر کا بات سمجھیے ذرا فاسک مجاہر کا یہی حکم ہے علانیہ فاسق جس کو کہتے ہیں اس کی کوئی غیبت نہیں ہوتی مثلا ایک آدمی سرے آپ داڑھی مون کر پھر رہا ہے داڑھی منڈا پھر رہا ہے پیچھے اس کو کہتے ہیں آپ داڑھی منڈا آتا ہے فلانا کوئی غیبت شمار نہیں ہوگی کیوں? اس وجہ سے سر آم جب اپنی بےزی کر رہا ہے تو پیچھے والا اگر کر لے گا تو اس میں کیا ہے پہ؟ ایک آدمی سرے عام سے فلم دیکھتا ہے اب تم کہ پیچھے بیان نہ کرو وہ دھوانتی ہو ہوگا اس نے نہ کوجا نہ شریعت کو سمجھا یہ قیمت کی تباہ کاریوں کی جب یہ کتاب کی باری آئے گی میں اس کی خدمت کروں گا آپ رہ جائیں گے میں نے اس کا نام ایسے نہیں رکھا شریعت کی تباہ کاری علم ظلم آ گیا وہ یعنی یہاں پر امام شامل ہے نا آگے فرماتے ہیں وہ دور مخت اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں وہ تنویر کی ح تالی اخبر سلطان مظاہ اگر اسلام کا بادشاہ ہو اور ایسے شخص کی جا کر شکایت لگائے کہ یہ دیکھو جاتی کرتا ہے لوگوں سے ایسے م. اس کو جا کر بتاتا ہے مطلع کرتا ہے اس کے کرتوتوں پر لا استمال ہے اس پر کوئی گناہ نہیں م. سمجھ نہیں آئی یار اس پر اب ان باتوں ذہن میں رکھنا ہے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 والے امام ہسکفی فرماتے ہیں کالو اناہ أَنَّ درر جو ہے نا یہ کتاب ہے امام رحمہ اللہ کی تو فرماتے ہیں اگر اس شخص کو جو ایسا زال ایسے ظالم کہ جو نمازی دار والا ہے سب کو اور لوگ, پھر لوگوں کو ستا ہے لوگوں کے ساتھ جاتی کرتا ہے ایسے شخص کے کرتوتوں پر اطلاع رکھنے والا اگر وہ جانتا ہے اس کا زن غالب ہے یہاں پر علم زن کے معنی میں او مولانا توجہ رکھنا ذرا زن کے متراد استعمال ہو رہا ہے تو علم اس کے معنی میں آ رہا ہے فرماتے ہیں اگر وہ یہ جانے کہ نا کہ اس کا باپ جو ہے وہ اس کو روک سکتا ہے میں اس کو بتاتا ہوں تو آلم ہو بتائے اس کو باپ کو جا کر ہے کہ یہ تیرا بیٹا ایسے کرتا ہے یہ دیکھو کیا ادھر ادھر جناب اپنے آپ کو یہ کتابت اگر جا کر نہیں کہہ سکتا تو ختم لکھ دے باپ کو کیا کرے اگر اس کے ذہن میں یہ ہے ارے بھائی یہ باپ کی بھی نہیں سنتا اچھا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 بعض اس وجہ سے کہ ان چیزوں کو بیان کرنے سے پیسہ تھوڑا ملے گا اللہ اب باقی بات تو صحیح ہے میں اگر پیسے مطلوب ہوں hmm. پیسے مطلوب ہوں تو لوگوں کو خوش کرنا پڑے گا اور ایسی باتوں سے خوش قب ہوتے ہیں بھائی لٹانا پڑے گا کہ نہیں جی یہ تو نفس جو ہے وہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے بےچارا وہ کہتا ہے جی میں بڑھیاں آدت بیان کیتیاں تو جیڑیاں بوڑھیاں سن دیا सुन के अपनी आदत ज कदी चू ही बना दिता तू <laughs> मैं तो नहीं बनाया तू अपने आप <laughs> मैं फिर आदत दसियां जे है तो तेन वट आपे लगना जे नहीं तो शुक्रपा है? بکریاں وہ بکری ہے بکرا ہیں او سمجھ نہیں آئی بات کی ارے بھائی سمجھو آگے لکھ رہے ہیں کہ فضر رہو بے معافی اللہ ایسا غیبہ کے باقی تاطمام شامی لکھتے ہیں الناس الناس لے یو حضرہ سو لے یا سو تاکہ لوگوں اس سے بچ جائیں ولا یگ ترو میں میں ہی اس کے روزے پر کہیں دھوکھا نہ کھا بیٹھے اللہ بتاؤ اللہ! کیا یہ زبان سے جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ جتنے رابر لیڈر یہ برادے بنے ہوئے ہیں یہ سیر اور پادری ہے یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے یہ لانتی تمہارے دین ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں کیا کیا تمہیں نقصان دے رہے ہیں اب تم ان کی تاڑی اور ان کے کلمے اور ان کی نماز اور ان کے کیا کیا چیزوں سے دھوکہ کھا رہے ہو ہمارے رہے ہیں کہ بیان کرو تاکہ لوگ اس کے دھوکے میں نہ آئیں اس کے ملمہ شادی کے چکر میں نہ آئیں ہاں جی وہ, وہ کو لانتی ہے جی اوپر رنگ کچھ ہے اس کا کرتا کچھ ہے جو جاننے والا ہے جو سمجھنے والا ہے جو تانا ہے جو دین کو حقیقت کو حکمت کو جانتا ہے وہ سمجھے گا دوسرے فطو کو پتہ نہیں چلے گا جب پتہ نہیں چلے گا تو اس کا فرد بنتا ہے کہ ان کے شر سے بچانے کے لیے تحزیر شر سمجھ لی آئی تاکہ لوگ اس کے دھوکے میں نہ مبتلا ہو فتر میں نہ پڑ جائیں اس کے اس وجہ سے ظاہر تو آگے حدیث مبارک سنیے جو امام شامیر احمد اللہ نے یہاں پر نقل فرمائی ہے تین حدیث کی کتابوں کے حوالے سے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا گبراتے ہو گراجر حویض تم گرواتے ہو کہ غیبت کے اندر ساجر کے ذکر کرنے سے گبراتے ہو تم بچتے ہو گبراتے ہو پریش کرتے ہو رو ہو رو ہو بے معافی جو اس کے کرتوت ہے سب پیر کر دو لوگوں کے سامنے یا ہزارو ہن یا ہزارو ہن لوگوں سے بچ جائے سبحان اللہ ان کو روح ہو یا زر جواب عمر میں آ رہا ہے یا ہزار ہن اگر تم ایسا کرو گے تو لوگ اس کے فتنے سے بچ جائیں گے ना مانا یہ بنے گا بولو بولو بولو اب بتاؤ میں ہم اس عدیش پر عمل نہ کریں کیا تمہارا دین تب کیا ایمان سے بتاؤ جب تم پر حقائق کھلے ہیں ان لینوں کے تو دجال ثابت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے وہی با کمال شخصیت ہے کچھ بنا پلا ہے تو کچھ پیر کو کیا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں یہ سلطانی بھی ایاری ہے درویشی بھی آئی جا رہی ہے کیا یار مکاروں کے حقائق ہم نہ کھولتے یہ سبز پگڑی والے کوئی کبھی کتا کوئی کہتا ہے یہ چشتی غیبت کرتا ہے خود شریعت کا تمہیں پتہ نہیں ہے اور غیبت کا الزام ہم پر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم روشنی سے چل رہے ہیں اور سنو یہ ان باتوں کی تفصیل میں میں نے پڑھی ہے ایک ہوتا ہے توفیق یہ سب کچھ پہلے توفیق کے تاج کیا ہے ہم نے رگڑے پرتے رہے وہ فلان یہ وہ ہم نے کہا یہ جائز ہے یہ توفیق کے تاج تھا اللہ نے ہمارے اندر یہ پیدا کر دی یہ اس بات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 اور میرے حضرت صاحب کی کتابیں تھوڑی پڑے ہوئے ہیں. وہ سب توفیق بے سے چلتے ہیں بے بے اور توفیق کے لئے بلند چیز ہے ایک آدمی وہ ہے جس کو نہیں لیکن اللہ تعالیٰ اچھے کام ہو رہے ہیں اور برے ہونے نہیں دیتا وہ توفیق کی وجہ سے ہے حضور سید امام عبد الغنی ناب السی رحمہ اللہ نے ندیجہ میں لکھتا ہاں فرماتے ہیں خبردار کسی پر یہ اعتراض مت کرنا کسی اللہ کے بندے پر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 آہ... سمجھ نہیں آ رہی ابھی پتہ چل جاتا ہے یار یہاں جو ملا لوگوں سے آتے ہیں آپ نے حاصل کی ہیں سب چھوڑ دیں اس نعرے میں سواب نہیں ہو ہوگا یہ الٹا گناہ ہو جائے گا یہ ذہن میں رکھنا <سؤال> <سؤال> کیا بتا گئی میں آدھا گھنٹہ چپ بیٹھا رہوں؟ کچھ رہ بیان کروں کیا مت بتا جائے گی کیا اللہ تعالی کا نام اس وجہ سے بلند کرنا اور لوگ کوئی جواب دے نہ دیں دے اس وجہ سے بلند کرنا چلو جا، وہ آرے لوگ آنے لگے رہے تو برا نہ سمجھا جائے کہ چپ ہو گیا یہ کیا ہوا سوال ہے کیا قیامت نہیں آ رہی میں چیز ہے وہ بتاتا ہوں سارا آگے جلد بازی مت کر بولو یہ اسی میں آ رہا ہے ہاں اسی میں آ رہا ہے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو بتاتا ہوں اچھا بھیجانا آدیش پاک ہے اس کے لیے جلدی ہو گئے ہو ہاں ہاں فتاو شامی نے نقل کیا ہے ایسے رانی بایاتی اور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 متا یا ہن نہ سو کرو ہو بے معافی ہے یا ہزار یا فرمایا کیا تم گھبراتے فاجر سے ترا ہو نا مجرد کا معنی رہا یا رہا رہا جا ہے نا وہ بھی ہے تارا اتر ودن پر پھر ہو جائے گا اتر ہوں اتر ہوں یا اتر ہو یا رکنا باد رہنا بالکل ٹھیک ہے بولو ہوگی ہوں رہا یا اتر ہونا تو نا تو وزن پر ہو جائے گا اور ایک ہو گیا سمجھ بات گیا تو وہ جو ہے نا یہاں پر یہاں پر یہ ہے فرمایا وہ فاجر کے ذکر سے باہر ہو بتکار بندے کی یاد ذکر نہیں کرتے لوگوں کے سامنے متا یار اس کو لو لوگ کب پہنچانے گے جب تو بیان نہیں کرو گے گرو ہو بے معافی یہ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 اب آمس جو ہے یہ خود آنکھوں کا ای ہے ایب آنکھوں کا ایکائب ایب ہے تو آمشن میرے خیال میں آمس ایسے نہیں دیکھو چنا ہے نا ہومش آمس تب ایک مانو ایک جی سنو بات نہیں سمجھ آئی یار سندھا ہے نا سندھا کمزور نکاح یار کھا کھا. اچھا, اچھا یا والے لکھ رہا ہے حضرت جی یہ والا لکھ رہا ہے یہ تارا تارے تارعونہ, تارعونہ, تارعونہ, تارع. یعنی وارے آئی جا رہا ہو یہ یہ رہا ہے آشے والا تارے ہونا پڑھ سکتے ہو تارے یعنی وارے آئی پرہیز کرنا و رہا گاری کیا بچتے ہو تم سمجھ تو یہ تین طرح پڑھ سکتے ہیں اس کا مطلب گیارہ میں یہ واؤ جاتی تھا اب سمجھ آئیے چلو اب ایسی باتوں میں مجھے نہ ڈالو پھر کام خراب ہو جائے گا ابھی تعریف یہ بات میں لا میں پوچھنا نہ بات سمجھو ذرا تعریف کا لا اب ٹھیک ہے نا امام ماما کو چاہے اس کا معنی چنتا ہے کہہ رہے ہیں امام آمش آپ وہ برا بھی نہیں مناتے تھے کیونکہ وہ مشہور دنیا میں اسی لطب سے تھے اب یہ غیبت بچے نہیں ہوگا اچھا آپ کے عرف میں آپ کے ادھر اڈے میں ادھر ادھر آپ کو معلوم ہوگا کوئی ایسے لطف سے مشہور ہو جاتا ہے بندہ بڑھیا والا ہاں بس وہی بات ہوگی نا ٹنڈا ہاں لیکن نہیں ایک ہے ایب ایسا کہ لقب کے طور پر ہو ایک ہے لقب کے طور پر نہ ہو ہاں یوں ہے کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بندہ کہے وہ یار وہ فلانا ٹونڈا وہ جو آپ کو جانتا ہوں اس کا اس نیت سے پہچان کرانے کی نیت ہو عیب بیان کرنا مقصود نہ ہو ہاں کسی کا نا لگ کالو پڑ جاتا ہے بہت اچھے کالو <تصفح> <تصفح> کالو ہیں وہ मान, جائز ہے ٹھیک ہے نا اگلا سنیے بنا ہوا لہ سبا یا فرما رہے ہیں یہ بات پڑ دی فتح کروائے تقریر من کر اولی صفتا ہے اولی تحریر میں شر رہی ابھی کل آرج بنا ہوا اللہ سب ہے بولیے نا آلام. سمجھ آ گئی اچھا وہ کزا انکانیا جرم کرنے والا فس کو فجور بدکاری الانیہ جو گناہ کرتا ہے الانیہ سر عام آج کل تو گناہ ہوتے ہی سر, سر عام ہے نا آلام. کیونکہ یہ کفر کا ماحول ہے لا دین معاشرہ دین معاشرے کے اندر ہر آدمی سے گنا کرتا ہے سر عام کرتا ہے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 یہ ہے تو بھائی بس ظلم بندہ ظالم ہے کیا ہے ظالم کا ظلم بیان کرو کرتا ہے کوئی غیبت نہیں ہے بولو بولو کوئی غیبت نہیں ہے ہاں جی ظلم کے علاوہ اور اس کا کوئی ایب بیان کرتا اور عیب خفیہ ہے سر عام نہیں کرتا وہ پھر غیبت بن جائے گی بات نہیں سمجھ اچھا اب پیچھے چلیے اسی کتاب کے اندر اچھا وہ جو بات تھی نا وہ جو عبادت تھی یہ بھی قاضی خان سے وہاں سب قاضی خان کی اور طریقہ محمدیہ کے اندر بھی موجود ہے یار کون تو بیٹھا کیا مارے تھے آ کوئی کیا مت نہیں ڈگ دی ایک مراد مند ہی کو نہیں بندہ کرے گی دیکھا جو میں نے پیش کیا ہے. توجہ ہاں وہ ساری آگ اسی فتوا قاضی خان کے حوالے سے جی لکھ رہے ہیں توجہ ذرا تو کی کیا مت آ گئی اٹھ توجہ بھئی کیا کہہ رہا ہوں فتابہ قاضی جی جی جی خان کی ایک اور عبارت پیش کرتا ہوں راجولوں ہاں اسی پر ایک مسئلہ اور بتا دوں وہ شریف کے شار کو بیان کرنا صحیح حدیث کے حوالے سے بیان کروں اور صحیح حدیث بخاری مسلم میں سبحان اللہ جی چکابند بخاری مسلم کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک شخص آتا ہے پہلے بیان بھی کر چکا ہوں جگہ پر شخص ا رہا ہے وہ قبیلے کا سردار تھا اپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیسا اخل عشیرہ بیسا اخل عشیرہ بے اور برادری کا ہاں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 علاقے میں رہتا ہے وہاں پر کچھ شریر آدمی ہے اس کے متعلق یعنی برا دل میں اس کو سمجھتا ہے اور برے اعتقاد رکھتا ہے اور پھر یہ یہ ہے کہ بھئی لوگوں کے سامنے بعض اوقات بیان بھی کر دیتا ہے کہ بڑا ہی کتا بندہ ہے بڑا گندا بندہ ہے بڑا ہند ہے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے جب سامنے آتا ہے تو پھر عزت بھی کر دیتا ہے جیسے یہ ووٹوں والے ہوتے ہیں یہ بات کریب جانور ہوتے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے ان کو منہ پر ایسا نے سارے کنڈ پیچھو جا کے سارے چھتر مار کے لا کے کوئی قیمت نہیں ہے کوئی قیمت نہیں ہے یہ دھن باد ہے یہ شیتان ہے یہ فلان ہے سورم سلام کے اس فرمانے والی شان کو بھی ذہن میں رکھنا پھر جا کر قیمت کی تباہ کاریاں پر کشتی کی تباہ کاریاں برتیں گی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 وہ زلیل ہے کمینہ ہے لچا تھا جو hey. مرضی تھا آپ صلی اللہ کو بیان کیا اس کو برا فرمایا جب سامنے بٹھایا یہ وہ کھانا لیا فلان کرو بس ایسا جی میں وہ خوش ہو گیا بات نہیں سمجھ ہے لیکن اتنا بات ذہن میں رکھنا اگر وہ کافر منافق تھا اپنا یہ تو بات ادرم شم سا تھا مومن ہی وہ مومن ہی ہوگا کیونکہ کافر کی ایسی غیبت جو ہے نا وہ بھی کافر کی تو ہوتی نہیں ہے اب پیچھے آ گیا منافق منافق جو ہے اس کے متعلق تو ہوتی نہیں وہ اور قبورت کے زمرے میں آتا ہے اس کی ہوتی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر منافقوں کو جانتے تھے ان کی حقیقت کو جانتے تھے یہ تو کوئی وہ مومن تھا لیکن اب آپ وہ کوئی ایسا ظلم زیادتی جیسے مسلمانوں میں ہوتی ہے وہ اپنا کوئی ہوتی ہے بعض لوگوں سے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 ڈرتے تو اس وقت ڈر تھے جب اکیلے تھے اب تو مدینے میں بیٹھے ہیں آپ <مبخنت> نے فرمایا بدترین شخص وہ ہے کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں اربئی شدت میں بھی عدیش پاک ہے واقع اب سمجھ آئیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے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 کسی شخص کی تعین نہیں کرتا اجتماعی طور پر فلاں پینڈڑ فلانے پینڈل برے نے فلانے گاؤں والے ایسے ہیں فلاں ہیں یہ بھی غیبت نہیں ہے اب اس پر بھی نقص سنی کی بھارت سنیے پتابا قاضی خان اور طریقہ محمد فکال کرا لمجال کا غیبت لأنه لا نہ دوا نل مراد بہت کیونکہ جب کوئی کہتا ہے پنڈ فلانا پنڈ ایسا فلانا گاؤں ایسا فلانا شہر ایسا اس کی مراد یہ تو ہوتی نہیں کہ سارا ہی ایسا ہے اس کا مطلب ہے جو برے ہیں وہ ایسے ہیں اب جو برے ہیں وہ نا معلوم ہیں جو مجھول ہے اب مارفت مخاطب ضروری تھی جی بات کے اندر بتا دیا تھا انہوں نے لہٰذا جی نہیں ہو رہا مخاطب کو معلوم ہو کیسی بات کر رہا ہے نہ معلوم کی کوئی غیبت نہیں ہوتی معین معلوم ہونا ضروری ہے پہلے زبان غیبت کی حقیقت میں بیان کر چکا ہوں پہلے تاریخ کر لے اس سے یہ بات دیر میں آ گئی کہ نہیں آئی اچھا اب میرے بھائی اسی کے ساتھ امام غزالی الحماء اللہ سے ایک صاحب ہوا علماء اس پر تنبیہ کر رہے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سب شرط نہیں کی اہتمام کی طرف توجہ نہیں کی اہتمام افسور دکھ والی بات انہوں نے کن لکھ دیا امام سے صاحب ہوا ہے لہذا ہمارے ائما جتنے ہیں وہ اس کے ساتھ متفق نہیں ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں ان سے صاحب وغول وغول ہو گئے بھولو گے بھولو گے کیا ہو گئی آدم تو بولو توجہ نہیں ہو سکتی اس بات کی طرف ان کی فرمایا یہ بہت تجزیق ہے تدیق ہے یہ قرار دے سکتے لہٰذا توجہ بھائی اب اس کے ساتھ ریبت کی تباہ کاریاں کی طرف آتا ہوں آپ نے سمجھ لیا ریبت کے احکام سمجھ لیے تفصیل سمجھ لی کون سی صورتیں جائز ہیں اور کون سی آگے ساری سمجھ میں یاد جو باہر نکالی گئی وہ ساری ذہن میں رکھ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 میں بس کھول کر سناتا ہوں آپ کو کیا کیا حضرت نے لکھا ہے تھوڑی سی باتیں سناتا ہوں ورنہ تو بہت ہیں جی لیکن یہ ساری خلاصہ یہ ہے یہ حضرت نے ایک سکھ یہ لکھتے ہیں ایک چپ اور اس میں بھی یہی باتیں ہیں کہ بس بھائی من سیکھ کر رہو منہ کسی کے خلاف مت بولو صرف چشتی کے خلاف بولو ہاں میرے خلاف تو ادھر طوفان ہوتا ہے نا ہاں وہ گلہ نہیں شمار ہوتا ان کے رضی. ان کی شریعت میں نے شریعت میں تو مستثنا کی ہیں باتیں لی ہیں میں نے ان کو نکالا اور شریعت مجھے نہیں ڈالتی کہ لیکن یہ اپنی شریعت میں یہ کبیس مستثنا کر کے میرے لیے سب جیز سمجھتے ہیں جو مرضی سارا دن بولتے ہیں آہ. اب بات کو سمجھنا ذرا سمجھ پگڑی والے اب تو ٹھیک ہے نا سمجھ گی نا حضرت نے سمجھو بھائی تین سو چھیاسی سفے پر حضرت نے لکھا اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل کیجئے مدنی انعامات لندنی انعامات کو سن لیجئے ذرا مدنی انعامات ان پر عمل کیجئے کہ پینتیس حروف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 لچا لفنگا غنڈا لوٹا راشی داداگیر تڑی باز کمینہ پاجی ہے پرزا پیداگیرا مال جدھر سے پیسہ دیکھتا ادھر لوگ جاتا ہے مطلب خود غلط تھالی کا بینگن مفاد پرت پیسوں کا بھوکا ہے اپنی بات میں چھپانے کے لیے حکومت سے جا ملا ہے فنڈ غریبوں کو دینے کے بجائے خود کھا گیا ہے ووٹ لینے کے وقت پیچھے پیچھے پھرتا ہے اب پیاز نہیں ڈالتا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 لاکھانا تو ان پر جو اس کو امیر اہل سنت کہتے ہیں اور یہ بھی سن لو بھائی یہ کتاب اس کی نہیں لکھی خدا جانے کی جائے اس کے بیٹے کی اپنا جائے اس کے کسی کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ہیں کدو کے اس نے ملہ رکھا ہے کرایہ پر ان کتوں کو پیسے دیتا ہے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 کی <سؤال> یہ کڑکی لکھی ہوئی ہے یہ کرایہ کے کتے ملا بیٹھے ہوئے ہیں آرڈر وہ دیتے ہیں ملا صرف ملا کمپیوٹر ہے ملا ہاں ان کی ڈھوئی پر انگ, انگل رکھ کر بٹن دباتے ہیں ملا چل پڑتا ہے یہ مفتی ابو بکر صاحب ہے یہ مفتی ابو بکر صاحب ہے یہ مفتی فلانے صاحب ہے <سؤال> یہ مفتی اسلمار کون کون سے ملتی اکمل صاحب ہے یہ سب یہ وہی ہے ڈھوئی پر صرف انگلی رکھتے ہیں وہ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 نہیں ستاسٹھ نہیں ایک سٹ ہے وہ کلم اگر تین سو اچھا ایک منٹ دیکھ لیجیے تین سو ستاس ایک منٹ کیا ستاسٹ ہے لکھنے والے نے بھی کمال کر دی اچھا ہاں یہ لکھا ہوا ہے تین سو پر ہے دعوت اسلامی والوں کو اچھا نہیں سمجھتے یہ بھی بتائیں اچھا پولیس کی بات سناؤں میں غیبت گناہ دے پہلے لکھے سنا سارے وہ تو میں بھی سناوا گا آخری ایک دور میں سنا دیاں گا انجام کے اندر ہاں یہ ہے تین سو پانچ سفے پر ہے کسی قوم یا محکمے کی قیمت کرنا چڑو محکمے دی قوم کی قیمت کرنا سنو پولیس والے رشوت خور ہوتے ہیں یہ قیمت ہوگی سنو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 جگہ تو لکھے سی نے کہ جتنے بھرتی ہوں گے نا شامل ہوں گے سب کے برابر اس محکمے کے اندر جتنے ہوں گے سب کے برابر ان افراد کے برابر پہ ضیمت شمار ہو جائے گی اچھا اب یہ بتائی ایمان سے تھوڑا تبصرہ کرتا ہوں آپ یہ پولیس والے ہوں حکومتی سرکاری لوگ میں نے آپ کو بھائی ستاوا قاضی خان طریقہ محمدیہ تنویر و ابسار کے حوالے سے وہ نمازی پر جو بندہ ہے اس کے متعلق بتایا تھا لوگوں کو ستاتا ہے تو کیا کرے اس کی کوئی غیبت بتایا تھا یہ بتاؤ یہ محکمے والے لوگوں سے کیا کرتے ہیں ہاں پر اتنا ہے ان سور ان سب پگڑی والوں کو نہیں ستاتے ہوں گے ہلکے خدا کو ستاتے ہیں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 اگر رکھے مظاہرے ان کے اندر تو یہ الیکشن والے سرعام ہیں اور پھر اور سنیے اسلامتی کو اتنا پتہ نہیں ہے دجال کو پتہ نہیں ہے نہیں پتا ہے لیکن جان بوجھ کر یہ کر رہا ہے سارا یہ بتاؤ کہ یہ سارے یہ تو نیچری لا دین سیاست والے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمارا فراڈ چکر بازی حتا کہ اتنا لوگوں میں مشہور ہے ان میں بھی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 ان کی اتباع کر رہا سب تم مان لے جیسے ہے ہم تمہیں کہتے ہیں تم تمہارا ٹو, ٹولہ ہی ان کی اولاد ہے ہم کم منعق کرتے ہیں کب غصہ کھاتے ہیں لیکن یہ دین کے ساتھ دگا بازی جو کی ہے نا یہ نہیں چلنے دیں گے یہ <biggest> کہنا کہ ان کے خلاف بولنا ہی اسلام اور سنیے میں اور سنیے بلکہ میں ایک بات یہاں سے سنا دیتا ہوں سنا دوں چوتھی جلد یہاں پر شامی کی ہوگی چوتھی جلد بولو یہ حضرت جی تحزیر کا باب ہے تحزیر کا کون سا تحظیر دیکھو یہ تو کتے کیا کہتے ہیں تنویر السار کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ کے ہمارے یہ متن ہے متن کی بات سب طرف ہوتی ہے ہر متن میں ہوتی ہے شاید کی متن خالی ہو ہے آپ فرماتے ہیں توجہ یہ بتا رہے ہیں کہ کن کا قتل جائز ہوتا ہے لوگوں پر بھی لوگوں کو کرنا جائز ہوتا ہے اگر اسلامی حکومتوں حکومت اور ایسے لوگوں کو وہ قتل کر دیں تو اسلام کی حکومت تاکیق چھانبین کر کے اس کو سزا نہیں دے گی قاتل کو ان کے اندر آپ بتا رہے ہیں المقابر بز ظلم ہے المقابل بلقابر ہو کسی سے زبردستی آ کر غلبے سے ڈرا دھمکا کر دن دیہ مالچین کر لے جانا اس کو مقابرہ کہتے ہیں مقابرہ فکا کی اختلاف میں ایسے شخص کو کہتے ہیں مقابر بالکل سمجھ نہیں آ رہی آ, لوگوں کو اس میں ڈکیٹی ہی کہتے ہیں لیکن یہ ڈکیٹی نہیں ہے کتا وہ کتا وہ ہے جو راستے پر لوگوں کا مال چھینے تو بولو برو اب سمجھ ہے یہ الگ الگ چیزیں وہ ہمارے میں تو ڈکیٹ ہی کہتے ہیں نا میں پھکا کی اصطلاح کی بات کر رہا ہوں مقابل بالکل راہزن طریق راستے کو کہتے ہیں کتا کرنے والا ڈن راستہ مارنے والا کیا مطلب روک کر کھڑا ہو گیا خبردار ادھر رکھو ہر شہر پھر جانے دیں گے یہ کتا دا... یہ... یہ ان کو کیا کہتے ہیں ربی میں صاحب المس ٹیکسور مکس مین کا کشش والا سیم صاحب المس کون ٹیکسور کیونکہ اسلام میں سب ٹیکس آرام ہے ہر ٹیکس آرام ہے اسلام میں کتے کا ہاں سور کا لو کھاتا ہے سور کا سور کا لو کھا رہا ہے ٹیکس فور کہاں بیٹھے ہوئے اسلام کے اندر بیت المال بھرنے کے جو طریقے ہیں ان میں ٹیکس نہیں ہے نمبر یہ وہ غالب ہوتا ہے اس کو مکاس کہتے ہیں ٹیکس فور شبرات کو جن کی بخش ہوتی ہے ان کے اندر یہ نہیں ہوتا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 ظلم کرتے ہیں اور ظالم لوگوں کی ایسی چیزیں چھین لیتا ہے جو شخص ایسے سارے کے سارے مباح دم ہوتے ہیں وہ جمی القائر سنیے تو جمیول کبائر والنا و سہاد یو باہ واتل کلے یو ساب و کاتل کن کو کہتے ہیں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 سنو جمی کبائر گنا کرنے والے ایسے کبیرہ گنا کہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہو جیسے عزت رہی کسی کی سمجھ نہیں آ رہی متحدی بارہ روحاج آج سے تفصیل ہے خاص کام پر اب سمجھ آ گئی اس کا مطلب ہے وہی دبرا گناہ والے جو لوگوں کو زیادتی کرتے ہیں اور جو مددگار ہیں کوششوں کرتے ہیں توجہ بھائی کلکان فساد کا ساہر جتنے فسادی لوگ ہیں جیسے جادوگر ڈکیٹ چور لوتی لونڈے باز جس کو ہیں خنناک لوگوں کا گلا گھٹ کر مارنے والا بنا جیسے کبھی آپ کو معلوم ہے یہاں پر کبھی ہتھوڑا گروپ آ گیا تھا کبھی کوڑا گروپ کبھی کیڑا گروپ یہ پیدا پیدا پیدا کیا کیا والے وہی لوگ اور اور اب تنظیمیں جو مسلمانوں کو بندے مرواتے ہیں بم یہاں کیا ہے بغیر القتل کیا بغیر قتل کے وہ نہ رکے رقے نہ دے اس کا قتل مبا ہے عوام کے لیے مباح ہے یار یوساب ہو یہ اسی وجہ سے وہ یوساب قاتل ہو قاتل کو سواب ملے گا کان نہ میرا کے متعلق لکھا ہے جم و مہینہ عوام پیمانا بھر مراد بھائی سائی ارل حکام میں بلپساد ہے ار الحکام ہے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ حاکموں کی طرف بال افساد افساد کے ساتھ کوشش کرنے والا سمجھ نہیں آ رہی یار آگے اور سنیے سُنیے وفیر اشارت حکامی سیاستی شاہلام وسواد فی ایم الفتر ایجامل فطرہ فسادی لوگ اکومد. یہ ظالم لوگ ایسے جب اجام الفترہ مراد ہے جب اسلامی حکومت نہ ہو اب سمجھ آئیے رَدُّو لِمَا وَسَعَلَنَ الشَّيخَ فَقَالَ يُبَاحُ قتل قاتل لکھا ہے بولتے نہیں یار اب بتاؤ بس خلاصہ بیان کر دیا خلاصہ بھائی اردو میں دیا کہ یہ فسادی لوگ ہیں آنے شار و فساد ہے چاہے وہ سرکاری چاہے غیر سرکاری اب ان کا اسلام کی حکومت میں اسلامی نظام میں ان کے متعلق یہ احکام ہیں کہ یہ فساد والے لوگ ہیں سے وہ تو یار اگر مار دیں شریف شار اور فساد والے کو ہے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 وجہ سے کہ آپ کس ماحول میں کھڑے ہوئے ہیں کس ملک میں ہیں آپ کو رکھنا چاہیے ہاں میں صرف شری حکم بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شریعت ہے میں صرف پر تنقید کرنا چاہتا ہوں کہ جو لہین کہہ رہا ہے پولیس بات کی بات کر دی تو بتو گی لین کمال کو روکتا ہے یہاں پر تو یہ کچھ ہے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 یہ ایک بات رہ گئی بڑی ضروری ہے یہ طریقہ محمدیہ کے سفر دو نمبر دو سو سے پیش کرتا ہوں غیبت تین قسم بن گئی الغیبت والا بو وہ میں نے جو بتایا تھا آگے جا کر حکم بتاؤں گا سمجھو بھائی آپ فرما رہے ہیں قیمت کبھی آ حرام خطی لکھا ہوا ہے حکم یہ ہے شروع حرامون قطعیون اللہ تعالیٰ فرماتا لا یکتب حدکم بعضا قرآن پاک میں ہے کوئی کسی کی قیبت نہ کرے تفصیل بتا چکا <تصفح> ایوحبو احدکم این یاکن اللہ ماخی <تصفح> مائتن فکرے تم ہو فرماتا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ مردے کا جب کوئی مردہ ہو یعنی یہ اور یہ صحابہ کرام کے دور میں ایسا ہوتا تھا واہ سے غیبت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا گوشت کا کی تو کاہان س... جہان ہے یہ رات ہے قیامت کے دن کو دن کہتے ہیں یہ, رات ہے. یہ رات ہے کہ اس میں حقائق نہیں کھلتے اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ حکائق کھولنے والے تھے اپنے اپنے موجود کے ساتھ جو صفت تھی اس کو محسوس شکل میں دکھا دیا یہ دیکھ حالانکہ وہ عرنسی ایک عرنسی قیامت کے روزی حجت حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ نے میں نے تازہ تازہ پڑھایا بھی یہ آداب جو آپ نے بتایا ہیں معلمین و معلمین کے ان کے وضاعث کے بیان کے زمن کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ قیامت جو ہے وہ حقیقت نمائی کا جہان ہے وہاں یہاں پر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 الدین دین زکری رحم اللہ وردی ان, کے ان, کے ان, کے ان کے حوالے سے یہ تازہ ترین میں نے حجرۃ السلام امام غزالی کے حوالے سے پڑھا ہے ان کی کتاب نہیں تھی ان, کی ان کی کتاب تھی اس کے متعلق کی ہے کیا ہے پھر عادی مبارک منشور آتا, اتا یقو لئیسا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 اسی وجہ سے ایک بزرگ سے اللہ کے خوجہ حسن بصری اللہ تعالیٰ پڑھا ہے آپ کو پتہ چلا آپ مٹھائی کھجوروں کا ٹوکرا لے گئے اس نے کہا یہ خیر گا حضرت آپ نے فرمایا اپنی نیکیاں مجھے دی تو میں نے کہا چلو یہ خالی تو نہ رہ جائے نیکیاں تو میرے پاس آ گئی نا تو میں نے کہا چلو تم کھجورا کھا لو تو کھجورے پیش کر دیا اس کو یہ اتنا بڑا لانتی گناہ ہے اچھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے حدیث توجہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارک ہے صحیح یہ صحیح حدیث ہے توجہ امام مسلمت امام احمد کے حوالے سے طریقہ محمد آپ صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراج کی رات آپ نے دیکھا مردار کھا رہے ہیں لوگ کیا کھا رہے ہیں جہنم میں پڑے جہنم میں پڑے ہیں اور مردار کھا رہے ہیں پوچھا من یا جبریل یہ کون ہے یہ جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں یعنی حیبت کر کے جہنم میں بھی ہے اور کھا کیا رہے مردار کھا رہے تو ہے نا اچھا پھر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 یہ ہے کہ بندہ غیبت کرے وہ اسی طرح کی جس طرح کی پہلے بتا چکا ہوں جو باہر ہے, وہ, وہ ثورت باہر ہے غیبت کرے اور پھر کہ میں کون سی ہے یہ سارا اس کے ہے میں نے کون سی جھوٹ والی بات کی یہ کوئی غیبت نہیں بنتی فرمایا یہ کفر ہے کتی کو ہلال سمجھنے اور حرام قطع کو حلال سمجھنے سے بندہ دوسرا یہ ہے کہ تب لوگ اخیبت المختب لا محسد لاطتی اللہ بل اشتحلات اگر غبت کی اور اگلے تک پہنچ گئی کہ اس نے میری غیبت کی تھی ہے اب یہ ہے حکم یہ ایسی قسم کی غیبت ہے کہ اس, اس کو توبہ ایسے نہیں کر سکے گا اس کو جا کر بتانا پڑے گا کہ میں نے غبت کی ہے خدا رہا مجھے معاف کر دے اگر معافی نہیں وہاں سے مانگے گا تو معافی نہیں ملے گی جب تک وہ معاف نہ کرے کیونکہ حقوق میں آ جاتا ہے یہ جب ادھر پہنچ جائے گا تو اس کا مطلب ہے اس کو پہنچ گئی سمجھ نہیں آ رہی اب وہاں پر جا کر معافی مانگنی پڑے گی پکانفی حق کو لگتا ہے بہت محمد صلی اللہ علام مخرو جو پیچھے حدیث پا کے کوشش کی انہوں نے ہاں جی اس کے اندر یہی یہ ہے کہ بھائی جا کر معافی مانگے اور اسی وجہ سے بزرگوں نے اس کو اس طرح کی غیبت کو زنا سے بڑا گناہ مانا کیوں مانا تجار زنا تو ویسے توبہ کرنے سے معافی ہو جائے گی بتانا نہیں پڑتا کہ میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا توبہ کر لے سچی بھائی یہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ توحبہ اس کو جا کر بتایا کہ نہیں معاف نہیں کریں گے تو معافی ہوگی پھر اچھا یہ جو حدیث پاک ہے نا آگے پورن دیا ہوا دنیا جزنی ثم فیتوب اللہ بندہ زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے سمجھ نہیں آ رہی غیبت والا اس وقت تک نہیں بخشا جاتا جب تک کہ وہ جس کی غیبت ہوئی وہ معاف نہ کرے لیکن یہ اسی پر محمول ہے جس وقت کے اگلے کو پتہ چل جائے اگر نہیں پتا چل گیا تو پھر خدا سے معافی مانگو بس تیسری قسم یہ ہے بھائی تبلک فجق فی طبت والے استغفار المن ہاں کتنا ہے کہ اگر اس تک پہنچی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ارے بھائی پھر یہ ہے کہ معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے اور اس کے لیے بھی معافی مانگتا رہا ہے کہ یا اللہ اس کو بخش دے جس کی میں نے غبت کی حاضر تفصیل ہو یہ بھی حدیث بن عبی کے والے سے جس کی تو نے غبت کی اس کا کفارہ یہی ہے کہ کیا کر بخشش مانگ حاضر تفصیل ہو ابو اب وعند البعض یخ الفتحلال مت القن بعض جی خیال ہے کہ نہیں چاہے پتا چلے نہ چلے معافی مانگنی پڑے گی بعض کے نزدیک لا مطلقا بل یقینی طبہ والا استقفار یہ تین قول آ گئے اوپر والا قرار دیا گیا ہے اور وہ تفصیل آسن ہے ہاں جی ہمیں بھی یہ سمجھ بات کی رہی ہے اور سنو آخری بات جس کے سامنے غیبت ہو رہی ہے اس کا ٹوکنا فرض ہے کیا یہ نہیں ہے کہ شرم کے مارے اسلام شرم کے مارے جا اس کو کیا کہیں لگا ہوا لگا رہا ہے شک نہ ثم علم ان اولا بذلك لمن لمن اے بھائی لمن اغتب عين ذورا جل او بو ہےتا ان نہ شکر ہوا یہ فرمایا جس کے سامنے غیبت ہوتی ہے کیا کرے کی جب وہ تراشی ہوتی ہے اس پر ضروری ہے کہ اس مدد کرے اس کو روکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصر آخاو آخاو المسلم بالغب نا سارا اللہ تعالیٰ دنیا وال جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی امداد کرے گا پیٹ پیچھے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں بھی امداد کرے گا, آخرت میں بھی امداد کرے گا ابو شیخ کے حوالے سے حدیث پاک ہے مانک پیبا اخوہ المسلم فلم و فی الدنیا والآخرہ جو شخص جس کے سامنے مسلمان بھائی کی غیبت ہوتی ہے وہ اس کی مدد نہیں کرتا روکتا نہیں ہے اس کو اگلے کو تو فرمایا اس کا گنا دنیا آخرت میں اس کو ملے گا دنیا اس طرح کی اور بھی آدیش مبارکہ ہیں انہی پر میں اتفاق کرتا ہوں اللہ تعالی سے تہ دل سے سوال کرتا ہوں کہ ہمیں سلامت سے اور اس طرح کی ہر مضمون صفت سے ہمیں نہ جاتے آمین آمین ہمیں اپنا پکش الحمد